پڑے آپ کا منسلک پڑھا کرتے ہیں وہ ہی مر اچھا how is <laughs> <laughs> فَجَعَلْنَاهُ نُورًا حَيَاةً طَيِّبَةً قَالَ نَعَمْ هَذَا وَلَوْ أَنَّ هَذَا قُرآنٌ وَالتَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ لَأَكَلْنَا مِنْهُ وَتَوَلَّيْنَا قَالَ إِنَّمَا السَّبْعَةَ أَعِيدَنَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْفَرْقِ أَحَقُّ <تصفيق> الْحَقِّ وَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يُدْخِلُونَ الْمَالَ الَّذِي يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَقُلْ میں نے جو سارے سات سے پہلے پڑھی کل شروع ہوتی ہے یقیناً کامیاب کرو کامیاب اس کے پاس ہی اس طرح ہے تو جانا اور کامیابی پر کرنا تھا فلاح اور کامیابی عام طور پر ہر ایک آدمی نیچا خوشیت اس کا یادہ کار ہوتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے ماں باپ بچوں کو دعا دیتے ہیں کہ نہ بلا کامیاب کرے دوست دور دوس دعا دھا دیتے ہیں کہ بلا کامیاب کرے جگہ جگہ اپنے باتیں کرتے ہیں کامیابی کا لفظ رہتا ہے کہ کسی کو پسند ہے اور صبح سے شام تھا کہ سب کا بار بار کر بار بار کہنا سننا ہوتا ہے ہر ایک آدمی کو پسند ہے یہ بات کہ میں کامیاب ہو جاؤں میں ناکامی سے ناکامیابی سے بچ جاؤں اور باقی اخلاق زندگی کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں کامیابی ہے اور یہ ہے کہ آدمی سمجھ جائے کہ کامیابی کیا خیال ہے کامیابی کسے کہتے ہیں اور کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے اس چیز کے بارے میں سمجھ جائے کہ وہ کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے تو مسئلہ آسان ہو گیا تو اس سلسلے میں کامیابی کیا ہے آپ کا سمجھتا ہے کامیابی مال ڈالر اور کسیاں سدارتیں ہو ہیں جن جنہیں حاصل ہو جائیں گے کامیابی جا ہو بڑا بنگلہ ہو اچھی موٹر ہو گھر پر بانس ہو پہننے کو اور جہاں گدل جائے وہاں کی شادی ہو جائے اور وہ ہے دنیا کے ساتھوں سامان ملنے کی چیزیں یہ مل جانا عام طور پر انسان کو کہتے ہیں کہ کامیابی اس کو کہتے ہیں بعد میں اس کے بارے میں آیا اس کے بارے میں فرمایا کہ من دنیا نے خوش آبادی مسلمتی نام ہے وہ خاص الدنیا مطالعہ کیا دنیا قدرتی کی اللہ انسانوں کے لیے اللہ تبارے وطالعہ نے کبھی والدہ بنایا انسانوں کو ہائی والی چیزوں کو جن انسمان میں چیزیں پیدا کی انسان پیدا کی ہے کہ انسان کی چاہ اس کی طرح پھینکتی ہے اور پودا نے کبھی والا بنا بھی دیا وہ کیا کہتے ہیں وہ رہے ہیں بڑھتے رہے ہیں اور سونا چاندی کے سکے ہیں اور سوالی کے گھوڑے ہیں اور دودھ دینے والے جانور ہیں اور کھیتی باڑیاں ہیں ساری چیزوں کو گردی ہوتی ہے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی ہوتی ہے بال بچوں کی ضرورت پڑ گئی ہوتی ہے سوالیوں گوٹروں کرنے والے گھوڑے گھر کی ضرورت ہی ہوتی ہے اور دودھ دینے والے جانور کی ضرورت ہی ہوتی ہے اور تو کئی بھی ہوتی ہے سامنے جبکہ زمینوں زمینوں کے پاس صاف ہو گیا گاڑی کا مقابل ہے یا پھر دنیا یہ دنیا کی زندگی کے بتنے کا تھوڑا سا سامان ہے ہمارے مولانا صاحب ہم ہے اور بڑی مہارت سی گزری تو فرمایا کرتے تھے کہ اردو میں مکار اس کپڑے کو جو جی کہتے ہیں جس کے ساتھ اپنا نیپالی رکن صاف کرتے ٹینکتے اس کو بتاتے اتنا جنگا اتنا غریب اتنا شرم والے کو ہوتا ہے کہ اس کو پھینکتے ہیں اور اس کو سامنے نہیں کرتے ہیں اتنا اس کے بارے میں دن تم کلر کا پیسے کر دن دلال اور آفن کام بھی ہے اور یہ جن چیزوں کو تم کامیابی سمجھتے ہو یہ چیزیں مارو دولت کی چیزیں یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ بسنے کا سامان ہے اللہ چاہے ایسے کامیابی نکلے اللہ چاہے کامیابی نہ نکلے اس پر کسی کا بس نہیں ہے کامیابی کسے کہتے ہیں بھائی کامیابی تو بال کو نہیں کہتے ہیں حال کو کہتے ہیں حال تیرا حال اچھا ہو تیرے پاس بالو دولت کے ساتھ بال پڑے ہوئے ہیں اور تو ایسا بھی بار ہے کہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا تو تیرے پاس کامیابی کا حال نہیں ہے کامیابی کے لیے مال ہے کامیابی تو ہار نہیں ہے تیرے پاس بالکل ہار چین بڑی ہوئی ہے نہیں سر نہیں گاڑی کی مزاج کھڑی کی ہوئی ہے لیکن باہر ایسے حالات واٹر ٹینک رہے موبائل ہو رہی ہے تو باہر دیکھ نہیں سکتا تو کرنے بات کا گری کا مال ہے کوئی نا کو قبضہ کیا میڈیو کا جن کا ستارا مسین مسین قبضہ کیا اس پر جان میں سو آدمی یہاں بال بچے سب آدمی باہر سعودی عرب پہنچے تو مجھے لوگ سعودی عرب کیا ہے عمرہ نہیں کیا ہے تو آدمی گئے تو الگ سے روٹی کا پارا نہیں ہونا چاہتا ہے اس کا جو گزارا کے لیے حال ہے اس کو روٹی کا دوالا نہیں ہو سکا اتنا بڑا ملک اتنی بڑی امریکہ اتنے سلامیہ رکے کے بردوں میں بھرے ہوئے چار سو گاڑیاں سوالیاں پوزیٹ ہوتا اور پورا ملک ہے بدار دی اس پر اللہ نے ایسی ناکامیابی کا ہاتھ ڈال دیا کہ روٹی کا دوالا خرچ نہیں ہو سکتا ہے جب میں ساری جن سے موجود ہوں لیکن سین مشہرات کھڑا ہو جائے اور سب کاملوں کے درازوں کے پیشے بد ہوئے پشاب کے رہا ہوگا چھ دن کے بعد کمی کا مال ہے کمی کا حال نہیں ہے بات ہے کہ میں کمیابی کا حال دینا چاہتا ہوں مرد موہن صاحب مرد اور جس نے بھی نئے کامال کیے اورجی بات ہم اس کو ضرور بن ضرور حیات تجیبہ تب ہو جاتے ہم ہاں اس کو ضرور بن ضرور باقی کا کی بہ کر چھوڑیں گے احلان جی. جی. کی تاکید جی. کی تاکیل تاکید جو لگا, اس پر بھی لگا اور شاد والا لگ دیا اور زمانے سے تجمہ کرنا چاہ رہے تو تجربہ کر دیا ہم ضرور سے ضرور اس کو پارٹیدہ زندگی جائے کر کو لے کر چھوڑیں گے بجلی کا اس کو بار لے کر چھوڑیں ایک دیتوشنے پورے دیتوشنے پارک میں کا کی دنیا کیسکراغ کے بچے دور جگہ ہے جمع کھانا اور خوف محمد خوب محمود چیز نہیں اور ایک دفا ہوگا کتنی جگہ پر بھی ہمارے بکر ہیں پارک نے کھانے کی تسرا نہیں کیا ہوگا ہم اس کو پاکی نہ میں کوئی تھی اور نہوں والے ایمان ہیں ہیں مار جاتے اور ہمارے سارے احتار کرتے جب اپنا نہ آ رہی برقات انار ہوگا ہم رویش آسمان کی برکتوں کے رواجن برخو برف وہاں پارٹی اور اندر بھی یہاں برکھتا ہے برکھتا ہے کہ بڑا ہو رہے ہوگا ہم جرمن سنگھ بل گنتی جنہوں نے کہا کہ ہمارا بلہ ہے اور تو اس پر جمے رہے تو پہلا اعلان ان کا ہوگا کہ تمہارا سرو جائیں گے بغلے اور دوسرے نہیں ان پر فرشتوں کا نظور ہوگا فرشتے نازک ہوں گے ان کے کاموں میں ان کی مختلف دنوں کا مدد کے لیے ان کو اس کا اوسطانے کے لیے ان کے دل کو تسلی کرنے کے لیے فرشتے نازک ہوں گے اور ان سے کہیں گے کو دو باتوں کی بچارت کریں خوف نہ کھاؤ رم نہ کرو خوف نہ جا رب اور اس کے بعد دنیا میں جا رم سن جاتا ہار اور اب شروع میں جنت کو کیوں کی جنتروں میں جنت دینے کا جو ہے اس کا تو فرانس نے اگر واضح نیم تک تسکر کیا ہے تو جنت میں دنیا بادی نیم تک تسکر کیا ہے اور دنیا میں برقروں کا تسکرد کیا ہے دنیا میں خوف سنجاد کا تسکر کیا ہے دنیا میں حق سنجات کا تسکر کیا ہے نہ انہوں نے زندگی میں ہم دوبارہ ساتھی ہیں اور بھی کیا اور دنیا کی زندگی میں سب چیز بندہ ساتھ دینے کا بات ہمارے بندے پہلے سات کس کا ہو اور کیا روم کیا کس حساب سے کیا ضرورت ہے اور دل کا چاہ دیا جائے گا منہ کا مانگا دیا جائے گا دلہن سے دیا جائے گا یا دن چاہیے لال احترام اور محبوب کے ساتھ مہمان کچھ کیا جاتا ہے سوکھی روٹی تیار رکھتے اور خیال سے بہت آگے تھے آپ کے شاید شان ہم ہیں آپ نے بہت مہربانی کے ہماری طرف سے یہ قبول پر مایا بڑی ضرورت ابھی پلاؤ بریانی اور بڑے اور کہ منہ پر بالو تفر اور ساری سے ساری داؤ کو بالو لاز کیوں کیونکہ یہ بےتی کے ساتھ دیا گیا ہے اور سن کر انہوں نے کیا وہ اعزاز اور عزت کے ساتھ دیا تو ہے جانے جنرت ہو اللہ کراجویشن دے گا وہ اعزاز اور مہمانی کے طور پر جائے گا آپ نے بنایا کہ آ گا اور کیا اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کے جو دوست ہیں اللہ کے ساتھ ستے ہیں ان کو نہ کم ہے نہ خوف ہے اور یہ زیادہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے یہ کام تقوم یہ وہ لوگوں نے ایمان لائے یہ مان کے بعد عام مسلمانوں کے طور پر فضل بازی ومان پل رہے بلکہ انہوں نے کر کے مقام تک حاصل کیا وائر خارجہ جو ہے خاصہ وہ رائے جو اللہ تبدیل کا خار قلع ہے وہ ایمان اور ذائق کے بعد میں تو مجاہدات سے گزر کر کا مقام حاماز میں دیے ہوئے ہیں اس کے نام کا تجزہ جو کیا ہے وہ کا ہمارے پر غم نہیں ہوگا ان پر خوف نہیں ہوگی ان کو مان کو مال ملے گا کو ضرورت ملے گی کو زمینیں ملیں گی کو جاگیریں ملیں گی ان کو ملے گی حساب سے ملے گی باز مار کے گورنر بناتے تھے اور ممکن مجھے معاف رکھو اور بات کہتے کہ نہیں جاؤ گے اس پاس تو نہیں جائے گا پہنچ جائے گا نہیں جاؤ گے تو بچوں میں سلے بات ماروں گا کہ اللہ بخار مندر مکان چکا پر پہنچ گئے ان کے لیے جو ہے تو ان پر نہ نہیں ہوں گے غمگین ہم کہتے ہیں پچھلی جو خصوصیں گزری ہیں ان کو یاد آنے کے بعد ہمارے پاس جو دل کو ترلیف ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پچھلے جو حالات بات گزرے وہ جب یاد آتے ہیں آدمی کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم اور آئندہ میں کوئی خراب حالات نہ آئے ایسا جو دل کو تکلیف ہوتی ہے دماغ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خوف گزشتہ ناگوالیاں غم کی شکل میں اور آئندہ ناگواریاں خوف کی شکل میں انسان بڑھاتی ہیں اور ہم خوف ایسی بنائے ہیں کہ خاطر پیتے آدمی کو खा सकती है डॉक्टर को खा सकती है डॉक्टर इलाज सारी चिंता होती है खा जाती है आज हमारे साथ उसको खून देने के बाद स्वाद करते ہم نے آدمی کو خون نہیں کہہ رہا تھا ضروری تھا تو ایسے ہی ٹچ کرتے ہیں تو پورا خون نے آدمی بڑھوں کی ہی نہیں ہو تو وہ پکڑی اور گاہ کے اس کو ہٹاؤ اس کے بغل خون نکالتے ہیں جب اس نکل جائے گا دہی بھر جائے گا اور بہت خون نہیں نکال جائے کہتے ہیں نکل گیا دو نکل گیا تین نکل گیا کل تو پانچ ہوتا ہے اس ہو رہا ہے خوف کے خیال کو خیال خوف کے خیال مر ہے. اور کے اور ساتھ مند ہو رہا ہے نکالا ہے اس کا کام ہو رہا ہے کہ ہم تو بہت و خوف کے حالات کو بڑھائیں گے تو سب و, و خوف کے حالات کو گے مار دینی کیا ماتا تو ماتار میرا پیسہ لے لو میری جان چھوڑا چھوڑ میری جان چڑھاؤ میری جان بخشی رو مجھ سے یہ ہار اٹھاؤ تو اس کی اندر بار بھر جگہ جگہ کامیابی پر میں بات کر رہا ہوں کامیابی کہتے کہ اس کو ہے اس بات کو متعدد کرنا ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے کامیابی کہتے ہیں کس کو ہے تو میرے بھائی کامیابی مارد ہو دنیا کی چیزیں کامیابی نہیں کہتے جنا ان کو پوچھا مطلب دنیا تو ہم نے ہم کو سنا ہم لوگوں کو حال بتائے جو دنیا کی بہت بہت کلچر اور ساری کی ساری موجود کے بارے گا گئی اس پہ وہ کچھ حاصل کروا اور وہ سب کرے کہ ہم تو بڑے کارنامے کر رہے ہیں کی کرنا مک دول دول دول کر جائیداد بڑا کارنامہ کیا ہم نے بڑا کارنامہ کیا نایا کے ہر ہمارے حاصل کرو گے کامیازی اختیار غموں سے نجات خوف سے نجات رہے ہیں برکت رہے ہیں یہ تمہیں کریں گے تو دی نہیں اور میں یہ خیال تک یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے مانتا ہے سارے جنگ مسیدی میں تو آپ روک کیا مجھے آواز آئی کچھ نہ مانگنا اگر مانگنا تو آپ وہ مانگے مانگنا تو رحمت کو برکت مانگنا اگر رحمت اللہ نے دے دی اگر برکت اللہ نے دے دی آپ کی دے دی تو سمجھو کہ سب کچھ دے دیا آپ اللہ بات کی مرضی ہے مال دیکھ کر رحمت دہ برکت دے مال, برکت دے مال تے بغیر تے رحمت دے برکت کے بغیر برستے اور ایک کسی کے ساتھ رحمتہ برکت کے بغیر برسکتے مان کا سب کا یاد ہے ان کے مقابلے کے رکھے میں روک پھڑے ہوا ہے بڑا بڑا کیا میں گاڑی بڑھ گئے تو اگر وہاں جائیں تمہارے بات کر لے تو تمہارا مسئلہ کیا گاڑی چل کر بات کے لیے آیا ہے سر پر بات کر جاؤ اگر میں پٹائی کی ہوگی تو گٹے کھانے کے لیے دھوکی کھاتا مدد جا رہا ہے زیادہ گنڈے کھانے کے لیے تو دونوں मेरा दोबारा दर्द है तो बहुत ही किसको भी बहुत बादशाह जवाब दिया है उसमें चार जान बाद हिंदू के बैठकों में बादशाह आपका जवाब ने हालांकि पूछा तीन चार बैठक है ये बेटे को रहना प्रेट चाहता था और वो बेटा जो है वो हिंदू जोखियों में आग चढ़ा हुआ था ہندو جوگی نے اپنے منتر وغیرہ اپنا پڑھایا ہوا تھا اور اس کو آج ہندو بنایا ہوا تھا اور مسلمانوں کو رحمان کے اپنے کورس میں لگے ہوئے ہیں اس کے چہرے کو لگے ہوئے ہیں اور اس کے بیٹوں میں سے <سطح> بیٹا تھا اور وہ کہتے گری آ گئے ہو یہ دونوں کوئی شرکت نہیں ہے کہ اس وقت کے افغان کون ہے ان کی بہت ادب ہے ہو گیا اور بزرگوں نے کہا کہ نہیں برگ رہا ہوں جان لگا تو چرچ آیا تو ہندوستان کا تاپتا وہ نہیں کیا کریں اور ملنے کے لیے کہا خوب سا اس بات کیا ہے وہ نبا جائے ہماروں کو کم کیا جوتےر پرہ تو یہاں پر جا کر بیٹھ گئی بیٹھ گیا ہم نے گاؤں سے کیسا کہ گیا آپ کا اس پر ہے کہ جو آپ کو تاج کے وقت ازو کراتا ہے اس کا تیار اس کا ہے اس کو اردو جواب تم کھو گے تمہارے ساتھ پڑھ لے صبح <ت skaie souką> اور جلاتی ہوں لے کے ساتھ سرکھی آدمی ظاہر ہو تو حکومت جلاتی اس کو دی ہے تو حکومت کو دیوال شکایتیں کہا کہ چاہے جرال کو چاہے تو ہمارے کے بدال کا ختم کرا دیں کو بتاؤ تو میں کہاں کو سنبھالنے والا تو اگر بھارت سالم ہے تب انہیں اپنی مزدور کے اس ابور کو سنبھالنا ہوتا ہے کس طرح جسے یہ سلطان مستقبل ہے اور دو دو سلطان مستوں ابزا کو جلد ڈال دیا اور سلطان ابزا کو اللہ ڈال دیا جائے کی اس وقت اہل ایمان میں صلاحیت رقص قبت نہیں رہتی ہے تو اگلا تعلق کو معذور کر کے کپڑ والوں کو اختار رہتا ہے اور کپڑ والے بھی جو ہیں کو آ, بڑے باقی بزرگ سے کسی نے کہا بہت سلطان اور حکومت جو ہے وہ زمین گندا بنا کر سایہ ہوتا ہے ان نے ٹھیک ہے تو سایہ ہوتا ہے بال جی سایہ رحمت کا ہوتا ہے بال وکاس سایہ رحمت کا ہوتا ہے اگر سائے کو قائم رکھنا ہے سائے کو قائم رکھنا ہے हाँ अगर वो ब्राह्मण वाले लोग हुए साया साया साया तो ब्राह्मण का छाया होगा ब्राह्मण बड़ा छाया है और ब्राह्मण बड़ा सा होना ही होना है इसलिए कहते हैं कि घूमते लेखकों की भी हो और उसे हम मान कायम किया हुआ हो अपना मान कायम किया हुआ और वो हो اور کے خلاف ہے تو اس وقت تک اس وقت جائز ہوتا ہے جب آپ کا ہو کہ آپ اس نظام کو گرا کر اس کے مقابلے میں آپ والا نظام قائم کر مہنگے اور ہم نمان قائم کر لے گے تب جائز ہوتا ہے اور وہ گرا نہ سکو اپنی صدارت رضی کو ختم کر دو اور جب ڈا تھا تب وہ بھی گیا ضائع ہو گیا اور وہ گرا نہ سکے اور نام وغیرہ نام, نیز نام نہیں سکنا وہ نکل اپنے آپ کو نام و نشانی بنا دیا اس خروج کو جی کو جائز نہیں کرے होता है ग्यारंटी होती है फिर तो दूसरे को हुआ करता है की कि, किस तरह है की माता हाथ खड़ो के दुकान खड़ो के और दिल और समझे मुख्य ज्यादा होती है सियासी नहमदुल्ला के साथ बात करने के लिए राय सियासी نے دوا تفریف جو ہے یہ شہری نہیں ہے بات ہے ان کو قائم کروں گا آدھا گھنٹہ ہے دیتے میرا جواب جو آپ کو سمجھا رہا ہوں کیا شریف کے مطابق نہیں انہوں نے کہا یہ تو میں نے جو اور آپ کام کرتے ہو تو آپ کو بتایا ہی جو کرتے وہی مزید نہیں ہے جو بتایا نہیں پکے تم کیا کرتے ہوئے ہر جاتا شریعت کے ضلع میں مطابق نہیں ہر کوشید شریف ضلع میں مطابق نہیں کیا بات وہ کر رہے تھے اور راہن کا الگ رامن کا سایہ الگ سارا ہوتا ہے اگر رام کو چلانا ہے حوالے کرنا ہے اس بات کے زمان میں یاد آئی تھی کھیل کے بات موبائل لینا دوں گی کن کوانا دیجیے اللہ تمہارے بتانا ہے اپنا رکھنا ہے خیال تو اللہ والوں دور کے, کے ساتھ اور انسانوں کی حمایت کے ساتھ گھومنے کر کے بتائے دائر جو حقوق آدمی ہوتا ہے وہ یہ تنظیم ایک دائر بے والی اور حمات والی ہوتی ہے کہ انسان ہمارا ضرورت میں دنیا کے اندر کسیوں میں زمینوں جائیدادوں میں دونوں چیزوں میں گھومتا اس کو حصل کرنے کے لیے بڑھتا ہے ایسے بڑا بےقوب نے بڑا بیوقوف ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر ان چیزوں کو حصل کرتا ہے وہ انسانات کو ظاہر کر کے ان چیزوں کا پھر چل رہا ہو ایسے بڑا جو نہیں ہوگا یہ تو آدر جان سما رہا ہے اور دنیا کی پریشانی سنبھال رہا ہے اس کے پاس بال ہوگا لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہوگا اس کے پاس ایسے کھانے ہوں گے لیکن اس کو ہزن کی کو اگر نہیں دے گا نہ کھا سکے گا نہ ہزن کر سکے گا اس کے پاس بغیر کٹکیٹ ہوں گے لیکن اس کے پاس آرام کی نیند نہیں ہوگی وہ لگی دے گا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر دنیا کا کرتا ہے تو ان بارے میں اللہ کا نے فرمایا ہے کہ یہ جنرج بھاؤ کے دن حیات ہے دنیا ان کو بار کو مال اور مار اولاد ہم دیں گے اس لیے دیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب آزاد ہم مشکراتے وہ مار ان کی آزاد ہوگا وہ اولاد ان کے لیے عذاب ہوگا کامیابی کا سبر سیدھا ذریعے سب سے وہ اس کے لیے پریشانی دے رہی ہوگی وہ اس زندگی کو خراب کر رہی ہوگی وہ اس زندگی کو تباہ کر رہی کہا گیا جمعہ گزن ہوا جمعہ گزن ہوا نماز کا وقت آپ کی باری پانی لگانے کی نماز کا جمعے کو نماز پڑھیں پانی لگانے کے لیے پانی نماز پر پانی کے وقت کو اور جی کے دماغ کو قربان نہیں کرتے اور تیاری طرح آدمی آج کے گا کے اسکول بھاگ گیا ہم کیا کریں ان کو پکڑنے کے لیے جائیں گے جانتے تباہ کو بھیٹیں گے اب جا کر دنان جا آرام کے نماز پڑے کی واپس ہوا اور واپس ہونے کے بعد چار کلو جائیں گے وقت بچے ہوا پانی لگا لیں گے گیا اس کا پانی دوسرے آدمی نے ماڈل ہوتا اپنے خیر کو ماڈل کر دیں گے جی؟ بڑا چھوٹی شیر آدمی ہے تو اس کے بعد سارا پانی ہم لے لیں گے اور بندہ صحیح بات ہے پانی میں نے اپنے خیر کی طرح موڑا سیکرٹری میں نے کیا وہ تصورات سارا طرح کھیل کے اپنا مغلو اپنی مخلوق کو کیا اور سے جا سکتا تھا سرکار کے اندر زیادہ پہل کرے ایسے مسئلے پر ناجائل کر دیا چلتے گھر میں بہت سب رہا ہے پیچھے سب کو مار رہا اور دوڑا رہا ہم کو ڈالنا پہنچا دیا میں تو مان کہ ضرورت کو عمل پر قربانی کیا ضرورت کو چھوڑا امن کو لیا اگر میں ضرورت کا سے کو میںراہربیر کے کنارے واقع ہے دریا کے کنارے پر کھڑا تھا میں نے ایک بچو ایک دریا میں سے کشوا ہے بڑی چیز ہوتی ہے کشوا کی پیڑ پر ساخت ہے ہر ہڈی کے ہاور بنے اتنا ساک ہوگا ڈھال بنا پھر کچو آیا اور اس دریا کے کنارے برج لگا کر چھڑا ہو گیا دریا سے ایک بچو خلکی خود سے بچھو آیا اسپیڈ پر بیٹھ گیا اور پھر پانی میں مجھے تو یہ واقعہ اتنا عجیب لگا کہ میں کسٹری میں بیٹھا اس کے ساتھ ساتھ جا رہا اور ان بچوں کو کچھ اسے کرتے کرتے دلا کے پار کر پاک دیا پار کر دیا کہ میں دوسرا کسٹری سے चल रहा मैं भी कर रहा हूं ये आगे बांध में दाखिल हो गया मैं भी दाखिल हो गया बार में गाजी सोया और सांपाल पा रहा है ढंग मारने ये विश्वागे बढ़ा कि सांप को डन मारा सांप नहीं मरी और विचित्र वापस मुझे हैरत हुई कि अगर दोबारा को डाला آدمی کے بچاؤ کا سامان جیو منی ترتیف سے کی ہے؟ کیا گاؤں سے پچھو آیا کام سے چلا ہے سے پچھو آیا ہے دریا پر چلا ہے دریا پار کے ہے یہاں آ کر شام کو ڈن ڈھنگ مارا ہے آدمی کو بچایا سامان کہ اگر تمہارا توقع اللہ تعالیٰ پر ہو تو اللہ تبارک ادارہ ساتوں زمینوں آسمانوں اور اس بات کرے گا کہ تمہیں آجات دو پہنچائے اور اللہ دوبارہ دعالا اپنی مخلوقات کو اس بات پر مقرر کرے گا کہ تمہاری حفاظت کرے بابل جو میں کہتے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں پڑھتے پڑھتے بیچ میں آواز اگا سر یا, سار یا جب میں چاہیے پارلیمنٹ مکوجی جو اور جو وہ ہنسے ہیں رہے ہیں کہ آدمی کے دماغ پر خود ہو رہا ہے کیسے جی خطے کے دوران جو کا یاد آ رہا تھا وہ جو جل گیا ہوا ہے لڑنے کے لیے خود سے دے رہا خود لوگ کو آوازیں دے رہا اور ہنس رہے ہیں مذاکر اڑا رہے ہیں یہ جو میں جب یہ لڑکے جب واپس آیا تو میں کہا جمعہ کا دل اور نماز کا وقت تھا سالیہ جرمیر نے کہا کہ میں نے ممکن کی آواز سنی اور کر لیے تو کرے تھوڑا روزی کا سامان کرے گا کس طرح ہے آپ نکالے آتنگ تھا میں یہ تک یہ لال لہو بکر جا محیطة محیطة محیطة محیطة محیطة لائے محیطة لائے اور میں یہ تکل رہا جو راہ سے تھوڑا اس نے گنا کو پیاز کیا اور مکان تکڑا سن پکا ہو گیا لیکی پر اور گنا دوسرے دور سے بٹنا سب والا پکا ہوا کو کے مکان پر گند ہو جا اللہ تب ہر کمی ہر تقریب ہر مصیبت میں سے اس کے لئے جب جب من اس لیے ہمارے یہاں اللہ جو بھروسہ کر لے اعتماد کر لے بھروسہ کر لے اللہ بات بار پر اللہ اس کے لیے, لیے جاتا ہے ہے کو اپنے کو توڑ کر اور کو چھوڑ کر یہ باتیں ایسی حاصل ہو رہی ہے اس کو ہم ترک کرتا ہے اپنا گردوں کو لینے کے لیے اور امال کو لینے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ تحریر میں شکل میں خلا کرتا ہے اور خبر باندھ لیتا ہے تو یہ تو میرے بارش تھوڑی جی ازمائش ہوتی ہے اس ازمائش کے بعد تو, تو, تو جان کے بعد تو نکلنے والا ہوتا ہے سمجھ ہو جاتی ہے نتیجے فلم طے کرنے کی شکل دا. اللہ تبار و تعالیٰ آزادی کا فیصلہ منگانا ہے نتیجہ اس کا آزادی کی شکل میں نہیں کرتا ہے سرکار نے شہر میں مانگ کر لکھا ہے کہ ریاض ملا تو منڈیٹا ملا تو باہر کے ہاتھوں ہو گیا اور اس کا پیغام آیا ہے کہ اس کے ہاتھوں تک میں رسی سے باندھا ہوا ہے چمڑے کی اور قہر میں ڈالا ہوا ہے تو آپ نے بھرمایا بھرمایا کس سے کہو کہ یہ زیادہ زیادہ آیت رسول اس آیت کا زیادہ زیادہ کریں ہرش نائن اس میں رات کو دیکھا کہ رسی ڈوبی ہوئی ہے رسی تو ڈوبی ہو گئی ہے اور ہاتھ بڑا کھلا ہوا ہے بچے جب میں اٹھا تو میں کے بات دیکھا تمک تو باہر میں میں گڑے بکیاں خرید میں تو کاپڑ جس کے ساتھ جم ہو رہی ہو تو ہر بھی کاپڑ میں سلام ہے ہر بھی کاپڑ جس کاپڑ کے ساتھ جن ہو رہی ہو اس کو ہر بھی کاپڑ کہتے ہیں اس کا مال مارے بنی ہوتا ہے اس کا مال آپ غور سے چھین لیں کسی طریقے سے چھین لے یہ مالے بنی ہوتا ہے تو باہر جاننے والے کاپڑ کو کیا جا رہا ہو اور کوشید جا رہی ہو اور کو لیا ये रात को राग से दिवारे दिवारे दिवारे जा ये की रात को सारी रात खड़े करने के होकर सुनी और हालात होती है सब आरोप दाइया बकरिया साथ दिए हुए घर वालों से बसन बस ये फलतन से महारा سنیتا بنایا یا مالی بندوں کی ساتھ دی مالی بندوں نے ساتھ دیا اور اللہ کپار اور تاغد خراب اور پھر سے اپنے خاندان کے پاس پہنچایا فرماللہ. تو بات آئے اللہ کبار اور اس لیے کہ ساری بات ابھی آئی نے کہا کہ کامیابی جو ہے وہ تو اذات کا راضی ہونا ہے کامیابی جو ہے وہ تو ہے جلت ہے اور دنیا کے جو ہے انسان جو کا ماننا چاہتا ہے تو دنیا کی کامیابی تو حکمت ہے راحت ہے حرکت ہے عقیرت ہے جی اور نجات ہے خوف سے نجات ہے جس بات کو تفصیل صحت والے مزید نے اور اس بات کو تفسیر سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جان پڑنا ہے तुझे जो दवा और दवाई मिल जाए वो मुझे जरूरत है क्या मुझे शिफा मिल जाए जरूर तो शुभान हाथ तो शुभा है जरूरत तो दवाई तो जरूरत है सरल है दवाई मिली शुभान मिली तो कुछ भी ना मिला ना और दवाई नहीं मिली शुभाट मिली तो उन्होंने मुसार करवा दी اے علامہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان کو فارض ہو گیا فاضل ہو گیا چاہیے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی شباب کی صورت نہیں ہو رہی ہے علاج کرا رہے ہیں. کوئی ہاتھ نہیں ہو رہا کوئی شباب کی صورت نہیں ہو رہی ہے بڑے رنگین ہوئے اداس ہوئے شاید ہے نظمے لیٹر ہے کون سا خیال ہوا کر بہت بڑے لکھیے قصیدہ ادور صلاح کی نشان میں دیکھتا ہوں اور اللہ کے حضور اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں اسپا کر سامان کرتا ہوں کسی ہوتی اور کہتے میں کسی کو پتا نہیں ہے کہ رات کو مجھے حضور صلی اللہ اور آپ سلوم کو اپنا آتما سے میرے بدن پڑ اور حل کرنے کے بعد ایک آدمی پر دی اور پھر میری نیند ختم ہوئی اٹھا گیا میری تو پڑی ہوئی ہے اور جو کروڑ مزید اور بیٹھ کر کے بات کر گیا بس میں اور صبح اور جو لوگ جو پہچان میں میں بات کری ہوں اس کی بات ہو لوگ آئے بس میں شا کہتے میں باہر نکلا ایسے ایک کاغذ ایک پکیلا آیا کپڑے بار ہیں سوچتے مجھے کہا تصویر مجھے دو میں نے کون سا تصدیق میں تو بہت سارے تصدیق لکھے ہیں تو اس کا یہی تصویر پڑا تو سے گاڑی مجھے دواندار یہ تو میں نے آپ کو لکھا ہے میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں مجھے پتہ ہو کسی کو پتہ نہیں کس کو پتہ نہیں میں کہتے کہتے پتہ چلے مجھے گیسے پتا کیوں پتہ نہیں چلا ہے رات پوجا رہا یہ ہمارے برگوں کے اس کا اور میں نے مجھے تھی ساتھ کراتے ہیں مشکل مشکل بازار ہیں سات دن ٹریول کراتے کراتے ہیں کی سے تمہارا اللہ اب ہے تمہارے بات کی شفا ہے کس کے وقت میں اللہ کے وقت میں الزادی کا جو جنگ ہے جو اپنی وہاں نکل گئی ڈاکٹر سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے آپ کو واپس کا دینے کا پتا دیا ہاتھ بچنے والا کہہ رہا کہ میرے ہی یہاں ساری زندگی میں آپ دعا پر مارے سبر زیادہ اچھا ہے کیا وہ دعا کریں وہ باقاعدہ تیسری را کے خاص طریقہ کر لیں اور اللہ تبارک کر لیں بنا چلتی تو ہمارے بھائی اللہ تبارک وطارہ نے انسانوں کی تسلی کے لیے صحت کا شعبہ بنایا اس کے بعد ڈر کھڑے کیے دعائیاں مقرر ہوئی اور شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامت ہے وہ آسمان کو ترتی ہے آدمی طرف آتی ہے جب وہ آتی ہے تب شفا ہوتی ہے اس لیے ہم تو ہم لوگ کرکٹ کا ہوتے ہیں میں اپنے ہم تو ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی ہماری نہیں ہوتی اسے بتا دیجیے مجھے پانی ڈالا تو آپ نے اتنا اس ضرورت نہیں تھی پانی لگایا نہیں کر سکتا ہے صحیح <تصفح> <tries> <tries> <tries> <جباندی بہترحانی> بات ہے صحیح بات ہے جب یہ شباب ہے نا اس کا تو آدمی کو اتنا گراف ہے اتنا پتا ہوتا ہے آدمی کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ سارا تماشا خیر ہے جواب چل رہا ہے شکل میں جونگ کی شکل میں اور اس کے لیے ایک روپیہ خرچ کرنے کی قائدہ نہیں ہوتا ہے اتر آپ کے پاس مندر کی طرف سے آتی ہے تو نہیں کم سی سے کم گھنٹے سات آٹھ روپئے جو آدمی آئے کہ اس پر خرچہ کرو گے کا سواب ہے علاج کے لیے اسی لیے کرو گے کا سواب ہے کسی کے باہر جاؤ جس کا سواب ہے और ज्यादा फिर जबों के अवसर ज्यादा के जवाब मारे इस स्वाब को हासिल करने के लिए हम प्रद्यूज को खर्चा करते हैं सही बात है एक डायल वजीदार बताया अक्सर का इस किताब की जरूरत की अक्सर बड़ी बात करती रही एक डायल सारे پریشان تھے کہ گے استقبال جب تک وارڈ میں ہو گے تین دن ہمارے پاس رہو گئے تو ہمارا اس کام شروع کریں گے اور پرہلی بھی شروع کریں گے ساری ترجیب اختیار کریں گے شروع کرتے ہیں تو آدمی ابھی شروع نہیں کرتے خیال میں کہا کہ آپ کا محنت کراتے ہیں اندر ڈالتے ہیں یہ وہ ٹیوب ڈالتے ہیں بیٹھے ہیں اندر سے دیکھیں گے کیا ہوا ہے اس میں تشویش کریں گے اور اس کے بعد جا کر سواری کریں گے اور تاریخی پرہزیاں آپ کو کھائیں گے سب آپ نے پوری تیاری کی ہوگی اچھا کیا کرتے چلا وجہ سے کہ کیا ہوگا یہ عالت نے شفا کیسے کیسے دی یہاں پر کے بعد کیا ہے ہمارے ضرور رہے ہیں نظام الدین علی رحمۃ اللہ یہ ہمارا سلسلہ گرے سلسلہ جس کی ضروری ہے اور یہ خلیبہ گزرے ہیں بابا فری شکر محمد اللہ نے اور ان کے دوسرے خریدا گزرے ہیں نظام الدین علی اللہ رحمۃ اللہ اس کے بعد سر سا چیز کے ہوا ہے اور کیا ہوا ہے انتظامیہ ہوا مسجد یار ہم کو خیال سے ہوا ہے کہ یہ کی گرمی پر رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہندوستان کی جو حکومتیں گزری ہے نا یہ ہمارے بزرگوں کے دیر سایہ نہیں ہے زیادہ تر سایہ یہ سمتیں گزری ہیں زمانے میں فلسی بادشاہ آ گیا فل بادشاہ آ گیا ان سے لوگوں کو دبانے کے لیے انہیں لگتا ہے تاریخ کو سارے علماء اور سارے مشاہد پر اسلام کے لیے آئے کریں اور لوگ سارے اسلام کے لیے جاتے ہیں تو شکر شبانند اور ان کے بعد اس کے نام کے سارے علماء مشاہد پر اسلام کے سارے لوگ ہیں جو ہے تو بادشاہ نے کہا سارے لوگ آئے تک ڈنڈے کے لیے نہیں آئے کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو سچے بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے تو دوسری طرف نہیں گئے تو پھر اس نے بات پر اس کی پوچھا تو پھر حاضری کی ہم اس وجہ سے نہیں آ سکے آرسی کے دور کیا تیسری طرف تو سلام کے گئے نہیں گئے پھر بات کو اس کی کہ آپ سلام کریں گے کیوں نہیں آئے؟ ہم آپ کے ساتھ لیں گے کسانوں کو ہوا چلا انہیں کہ رام بھی دیکھ لیں گے بہت ہی لاسٹ کا بھجیجا اٹھا بارہ چھڑا بادشاہ کیوں دیکھ لے گا کہ بہت واسطے بات کہہ رہا ہے کوئی بازی پر کہہ رہا ہے اور ہم بھی ہے قدرتی پر لاس دے رہے ہیں तू क्या देखेगा तो उसका पता चल जाए हमारे बुजुर्ग रहे हैं मौना रहमे शाह सबूत के वकत में औके थे मकान होते मका थे और हर शरीर में हर मकान में दर्श होता है उस जमाने में हम सन पचहत्तर तक खतर नौ खुले चल हैं پابندی نہیں ہوتی تھی ہر آگے کو لمبا سے درد سختی نہیں تھی ان کا درد ہوتا تھا مخالفین لوگوں نے ان کے خلاف شاشن کی بادشاہ کے کام بھرے اور بادشاہ سے کہا کہ یہ آدمی تم نے جو شاگرد مزید کہا سکتا تھا بادشاہ کے کام بھرتے ہیں اور ہاتھ خراب ہو گئے ہیں آپ کی کا خطرہ ہے تو لہذا آپ چند نہ دستے دینے کے نہ ہم مل بلا کر آپ کے رات بہت بغیر کر دیں گے صفائی کر دیں گے اور پھر خیر آپ شروع کر دیں جو ہے نقل مالی بادشاہ خراب ہے آپ کو سن کے لیے آپ کو بات چیت کر رہے ہیں اور یہ دبت ان کا آپ کو بار بار حل کر رہے ہیں یہ جو ہے تو حالات خراب ہونا ہے بادشاہ کو گرفتار کرتے کیا ہو یا نہیں ہے بادشاہ نہیں ہے بادشاہ مطلب نشان یہ جو تھا سعود کا سعود کیسے آراز کر رہے تھے کہ اس کے دماغ میں ختون آیا ہوا اور کام نہیں کر سکتا تھا اور دماغ کو یہ گرفتار کر دیا تھا شہر کے حال ہے یہ جو حکومت ہے اس میں ابھی بھی یہ ہے اس وقت تو بہت بہت سارے تمام شہری تھے عال شہر جو تھے عالیہ شیخ کا انتظار معاہدہ کیا ہوا تھا کہ انتظام ملک تمہارے صاحب ہاتھ ہوں گے اور عبور کردہ ہمارے ہاتھ ہوں گے عالی اور انتظامیہ تمہارے ہاتھ وہ لماز بیٹھے ان کا کیا گیا اور یہ جو ہے ثبوت ہے اس کی دماغی اگر ٹھیک نہیں ان کو مغلوب کیا جائے اور بجے کو بخشانا سعود پارت کا سدھر گیا اور بجے کو بخشانا تو میں بھائی بتاؤ تو وہ اس کے پاس ہے جس کے پاس ہے ادھر مکو والا تمہارے بتا رہا ہے ادھر اللہ والا ہے اور اللہ خمرد uh... ہے بھارت اللہ واد کے ساتھ اور امار کے ساتھ وبست کر کے بیان کیے نظر ہوں گا بجے اور اس کے حالات کو پوچھ کر کے بتائیں چلتے میرے بھائی جو بھارت وہ یہ تھی کہ آدمی اکل مند ہو جائے आदमी समझदार हो जाए और आदमी सही बात हो गए और सही बात ये है कि दुनिया जो सदर हो जाए हमने तो अपमान पर जमना है दुनिया को सजूर हो जाए हमें तो सुरत पर जमनाना है दुनिया जब सदर हो जाए हमने तो अल्लाह अल्लाह पर को पकड़ना है दुनिया जब सजर हो जाए ये सब कुछ कोई नहीं कर सकते करने वाला मकद अल्लाह तला है ज्यादा तो ही पकड़ना चार दुनिया वाले इनके माल पुराने ان جس کی سے یہ سارے ساتھ ایک طرح ہو اور ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے دامد ہم کو پکڑ رام کا دعوت کو بھی تو پکڑا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے دام کو کس کا ہونا اور ان سب چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ بکوں کو پہلے دینا ہے ان چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہے اور ہم نے تو اپنے مسائل اللہ تاخیر کرانا ہم نے تو اپنے مسائل اللہ تعالی سے اور بہت آسان ترسیج ہے بہت سزا ترسید ہے بہت آسان روسی ہے اس کو پڑھنے کی لینے کی ضرورت ہے اور لڑنے کی جانب نہیں کرتا شیتان پہ ہم شیطان پہ کو پکڑا السلام علوم کروا جہاں کام ہو جائے گا یہ کام ہو جائے گا اور یہ بڑی تیار کرو گے فائدہ ہو جائے گا یہ بڑی تیار کرو یہی فائدہ ہو گا وہ بھائی کا پاس وہ ایک آدمی شراب تو بند کر رہا تو زمانے میں گورنر دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں تو خطرہ ہوا جب تک ختم ہو جائے گا پیسہ نہیں دیں گے تمہاری کہاں کا گورنر کو کیلا دو بتا رہا ہے خدم کرا ہوئے سوال ماروگار بنا کر نہیں دیا آدمی بنا کر دیا کیا چلانا ہے ہم نے چلانا ہے یہ تو چلانا ہے تو شیتا وہ آدمی کو سنگشن سے اٹھاتا ہے یا ان لوگوں کو اچھا بڑائی وغیرہ کو کھینچتا ہے اس کو داغ دیتا ہے بڑائی اختیار کر میں یہ بڑائی اختیار کرو گے یہ فائدہ ہو جائے گا یہ برائی اختیار کرو گے یہ فائدہ ہو جائے ہمارے ساتھی دو کہ جب چیز کو سچ نہیں کرے گا تو آپ جتر وہ سب چیز کر तो इस बारिश अहमदाबाद होना हैं, तो शहार दलाता है डराता है हो और ही हो जाएगा वो हो जाएगा تیار کر لوگ یہ فائدہ ہو جائے گا بھائی کا تیار کرو یہ فائدہ ہو جائے گا اس کی طرح انسان انسان جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اے ظلم ایک بات آتی ہے کہ لے لو پھر دوسری بات آتی ہے خطرات ہو جائیں گے یہ نقصانات ہو جائیں گے فائدہ ہو جائے گی پہلی آواز رحمانی آواز ہوتی ہے جو الفائی رحمانی ہوتا ہے اور کے ذریعے کل میں ڈالا جاتا ہے پہلی بات الخائے رحمان ہوتا ہے الگ جانب سے آتی ہے اور دوسری بات ہے شیتان کی طرف آتی ہے اور شیتان کے نظر آتا ہے یہ شیتانی ہو رہا ہے اور جو ہوتی ہے ایک روکتا ہے کبھی تو ہوتا ہے کبھی لوگ یہاں تک کہ آپ آدمی ایک کو لے لیتا ہے یا تو ظاہر حال کی ہو جاتا ہے اور پھر خوشی گنا مسجد کو چھوڑ دیتا ہے اور سفر کر لیتا ہے اور تو لیتا. تو ہے. ہے. ہے. تو جاتا ہے کا سفر نہیں کرتا ہے گبراہ جاتا ہے اغوائی شتانی میں آ ہے ہکوں سے ٹوٹ جاتا ہے گنا مسجد کو لے لیتا ہے اور بس اپنے لیے ضرورت کام نہ کرنے کا فیصلہ کہا ہے جو منڈا بندہ ادا بار ادالت ہے وہ جو وعدہ دے رہا ہے وہ جو ترویج دے رہا ہے وہ تو مکھن کی ترویج دے رہا ہے پگل کی ترویج دے رہا ہے پغل میں تو دنیا کی عالت جو ساری باتیں شامل ہیں یہ پہلے ہمیشہ کی دیکھوں جی گئی اور کو بہت بڑی خیر دی گئی اور حکمت سے شو کہتے ہیں ایک بس بات تھوڑی نہیں ہوتے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ حکومت کے ماننے میں اور ناکامیابی اللہ تعالیٰ حکومت کے قوڑے میں یہ جو ہے یہ دانشوری ہے یہ دانشمندی ہے یہ حکمت ہے حکمت جو ہے اور دنش وہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احمد پورے کرنے میں ہے जिंदगी बनती है और अगमात के टूटने में जिंदगी बिगड़ती है न जिंदगी बनती है और बने नहीं बनती है नहीं बने बिगड़ती है बिगड़े नहीं बिगड़ती न बिगड़े हुक्म ना टूटे हुक्म है हुक्मर है उसमें कमी ना है उसमें कोताई ना है मेरे अमल में कोताही ना है मेरी जिंदगी में कोतारी ना मेरे उसने बिगड़ने में के हजाम के खिलाफ न हो इस बात पर हमें भाई गौर करना होता है اور بانش और اور مار پتنے سے کہتے ہیں نا مار بت کے جتنے شو گئے ہیں اس میں مہم بات یہ ہے اس بات کو سمجھنا مار بت کہتے ہیں اور چھوٹی بات کا جان لینا جس پر جانتے ہوں تو اس میں ہے تو مہم بات اس بات کا جان لینا کہ کامیابی کے ہے اور ناکامی لطاف کے احکامات کے شور میں میرے ہیں لیکن اس کو مار پت کے شو ہمیں سے شو پایا کوئی ابھی آدمی کو سمجھ نہ سکتا اور سیکھ نہ سکتا معلومات کے لطے میں تو میں نے اس کو بولا گری معلومات میں آ گئی آپ اس میں باپ کی معلومات میں آ گئی آپ اس کو کرنے برتنے کی اور اس پر جننے کی ضرورت ہے آپ اس کو کریں گے اس کو برتیں گے اس پر جمیں گے جب کریں گے بسیں گے جمیں گے تو پھر اس کے نتائج سامنے آئیں گے جب اس کے نتائج سامنے آئیں گے تو آپ کیا پھر جو ہے پہلے خوش اس بات کو مانیں گے کہ واقعی کامیابی تو اس طرح اس کو ہے جس کو اس نے بدت کیا ایک باقی کہ زیادہ ہاں بھاؤ لائے آئے جنم مسلمانوں کو حضور اللہ حضر النود شللہ یہ دین دین کہہ کر دھوکے میں ڈالم ہو گئے درم کی دنات ہو گئے اور تندرستی کر رہی ہاتھ کے سڑکوں پر بدل باندھے ہوئے ہیں اور جنوں کے اندر گئے ہوئے ہیں اور سارے مجھ پر ہو گئے ہیں وہ دین دن کہہ کر ایسے راستے پر ڈال دیا کہ ہیں سیبتے ہیں اور پاک اور چل گئے ہیں اور بدل دن سارے اور وہ ہلاک تھے تیرہ سال مقام درما زندگی کے اور خیبر پتر ہوا ہے چھ تیرہ چھ انیس سال انیس سال واقعی بہت سخت اور بہت عزیتناک اور مشکل ہو رہے ہیں لیکن فتح خبر کے بعد تو اس کا ویجا ایک سلو مین نکل کر سامنے آ گیا یہ کہتے ہیں کہ فتح خبر کے بعد فخر فاقے کے لاتے کے جو آیا وہ چیز آئی جن کو بغل کا تقسیم کر دیا جاتا ان کا واقعہ دو تھوڑے آئے دوڑے سوکھی روٹی اور جیسے پٹیل نے کرائی تو خاصہ نے کہا کہ ایک دن سب نے گوشت کراتے آپ نے بتایا تو so, مان so so کے دیکھ کو پتھرے اختیاری پکڑے اختلاف تھا آپ آپ جو مجبوری کے اندر سے پکڑوں پاکرے بلادی ہے آپ کیا ہاتھ پوریا سے مجبوری کیا پکڑ اختیاری تھا پتھر اختیاری تھا آپ نے کو اختیار کر تھا ہم ایسی پکڑوں پاکر گے اور جو کچھ گا وہ دوسروں کو دیں के बाद फिर माधो बात बदल की जन्म इस पर पता हुई है और वह पुष्ट हुई है एक हजार आदमी हस्ते हुए और उसकी छोटे आदमी जो है नस्ले के उनसे फिट कर चले गए है आदमी एक اور جب وہاں لوگ واپس گئے ہیں, ہیں تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو اللہ کی مدد ہے وہ اللہ مدد کرتا ہے یہ بات تو ٹھیک نکل رہا ہے وہ بات تو سامنے آ رہی تو جنم میں بہت جلدی گیارہ بستی آئے ہیں کہ یہ تاکہ جو ہمارے دو گزروں کو یہ بات چھا گئی ہے ان اللہ کی مدد بال کو تو توڑنے کے لیے آئے ہیں。تو تمہارے لوگوں کے ضلع میں بات آ یہ کہ جو اللہ کہتے ہیں میرے بھائی آپ میری لذیبت سنا دیں میں پڑھتا تھا گورنمنٹ میں اس زمانے میں جو لڑکوں کے لئے تو اس میں شام کے بعد ایک کھانا اٹھا کر کھانے کے لیے بیٹھ کرتا تھا اور وہ کھانے کا معیار کے لیے وہ چیک ان کرتا تھا ہم جیسے بایوٹیس کے لیے جیل ویسے واپس آئے تو وہ پروفیسر صاحب ہے ہم چلے گا بیٹھے ہوئے تو کھانے کے لیے بیٹھا تو میں نے اپنا طاقت خیال کہ حال میں میں پی ایچ ڈی ہوں پھر میں یہاں پروفیسر ہوں آپ لوگوں کو کھانا چیک کرنے کے لیے آیا ہوں میں نے کسی پر طالب علم ہوں اور اس کا میں بیان کرنے کے لیے دیا ہوا تھا اور ایک تو دھیان کے لیے گیا وہ سب سے اچھا تھا آپ مدد ہے ماشاء اللہ اچھا مدد ہے آپ خبر کر کے آپ ہیں ہم نے دوسرے ساتھ اکالم کیجیے کہ اور خبر ہے اور ڈرایا کر بات بھی اتر دیتے ہیں میں اس کو کیا دلایا میں نے جو غور گیا تو کہتے ہیں کہ ایسے مسود سے بجلی کے بعد میں آ رہی میں نے آپ ماف کریں یہ سب سے کا مسئلہ نہیں ہے کو کالوں پر کرے گا آدمی یہ ایک اس کے برابر بڑے اور ٹکون اس کے برابر ہے اور یہ دو, دو چار ہوتے اور چار ہو ہوتے ہیں یہ سب کا مسئلہ نہیں اس کو آدمی کاروں پر کرے گا دیکھیں یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ ہےکا اور یہ سارے نے عبدل کہتے نا دلیہ میں گھسیٹتے تھے اسے کہتے تھے بڑھاؤ خدا کو وعدہ جائے وعدہ مارا ہے تو بلاؤ اور بلاد اب پاتے بن کر داخل ہوا وہاں مارا کر پورے دلی کو گچا کرتے تھے وہ جب لکڑے لوٹا کا سامنے آ کر ہوئے تو آج بدال کے خدا نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا تھا یہ بات اپنی سابت ہوتی ہے کہا ان کی بات نہیں ہے منت کی کی بات نہیں ہے یہ اپنی چاہت ہوتی ہے جب یہ چاہ کرتے آدمی تو اس کے بعد اس کے داعش سامنے آتے ہیں جب دائر سامنے آتے ہیں پھر سبوتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بات خود بہت سا ہو سکتا سامنے آ جاتی ہمارا سامنے سے دیکھتا ہے ایک موقع میں آپ کو سناؤں گی میرے اور پہ بڑھا میں میرے گھر ایک امریکی میں مسلم دانیہ مسلمان کیا تھا کوئی بیس اٹھارہ انیس سال چل رہا تھا اس میں تھوڑا سوال تو सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो फर्स्ट क्लास में हमने वो लिया उसका बड़ी पर गाड़ी बैठा हुआ है तो मैंने उसको दिन गिरावट देना शुरू कर दी ये आदमी एस रिटायर होकर घर जा रहा है वापस अच्छा मुझे पता नहीं था कि आदमी अरे कशी था तो उसने मुझे स्वागत करना शुरू कर, कर दिया जो आपको हम देते یہ آپ نے سامنا بڑا پتا کہ آپ کے باورچی کیا ہوتا خدا کو انتظار ہوگا وہ تو افسار ہو گیا آپ کے اس کو نہیں پا سکتی اور وہاں وہ پا سکتا ہے کیسے انتظار ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا آپ کے لوگ انتظار ہوگا مجھے سے جواب نہیں آ تھا میں ایسے دوسری بات میں نے کہا جی ایک تو باتیں نہیں ہم آدمی آدمی کا آماد کی فکر کریں ہم کی فکر کریں جنوں کی کو ضرور بینمازی لوگ کر رہے ہیں اس بات کی ضرورتیں گے جس زندہ بادشاہ کے ذہنی فرمائیں گے اور سلسلے کے لیے فرمائیں گے جو لوگ بے نمازی ہے نہیں کر سکیں گے ان کی ہم نے بات کے خاموش کیا بعد میں کہا گزار سال پور میں کہا جو اہل کشید کا جو دلی ہے نا جان میں سب سے کبھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ دوسری بات کر رہے تھے بالکل کیا مانا ہے دیکھا اس کا پورا مانو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو بڑوں نے کیا ملک بھی جو اللہ کا دیکھا بھوکا ویسے دیدار بھی شروع کر دیکھا پورا ہماری ہاتھ میں آ گیا چاند کو دیکھا پورا ہماری ہاتھ میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار جو کر رابطے دلال کو اس احاطہ نہیں کر سکے گی کیا ہم اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ کسی کے عام کے پورے ہاتھ میں نہیں آتا ہے گردار ہو گئی اچھا سبحان اللہ وہ کتنی تاریخیاں ہوتی ہیں سبحان اللہ خیر بات کیا کر رہے دے دیجیے ہاں وہ نبوس نا نبوسن ہو خیر بات میں کیا بات کو میں سنا تھا کہ یہ ہوا یہ ہوگا تھوڑا بڑا خوش ہوتا بڑا متصر وقت کیا بخود بڑا متصر وقت خیر حضرت میں ہم یہ کر رہے تھے آپ کے فضم میں کہ میرے بھائی اپنا پلر جاب کے ساتھ مضبوط کر اور بھروسہ اعتماد اس پر کر اور دنیا کی زندگی کو اس کو ساتھ بھی جاؤں ساتھ نمبر دو بات کو سمجھتے ہیں اس کو بیٹا میں چھوڑنے کو نہیں تھا وہ ٹھیک ہے چھوڑنے کو نہیں تھا اس میں آپ سب سے آ رہے ہیں ہم سب کے ساتھ علاج کا خرچ کرنی ہے اس بات کی ملاقات بھی ہوتی ہے کہ اس بار دینی ہے کہ ڈاکٹر سے بنا بنائے لیکن باہر آئی واپس کی کو ڈاکٹر صاحب کو فیس دو گے اس کا سوال ہے جاؤ جو دست سواد ہے جو سنچا ہے وہ سواد ہے اس کو کھاؤ دست سواد ہے سواد کو خیال کرو صرف سوادوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ہمار کرتے ہیں اندرودی جو ہے تو محنت سرو کا سواد ہے اور سواد کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے کہ میں ایسے کسانوں سے پوچھا کرتا ہوں زمین کی ہے کس نیت کا کی اس کی نیت کہیں الگ الگ حکومت دار اختیار کرنے کا میں پورا کر رہا ہوں اور یہ تو روزی کے معنیٰ کے دار بال بچوں کے روزی کو اختیار پورے کر رہا ہوں اس بار میں اس کو کر رہا ہوں اس کو جو تو تو چڑیاتی ہے پتنگ آئیں گے اس کا جو صاف مجھے ہوگا اور یہ مرضی بڑے کو مجھے صاف ہوگا اور کتنی نیت ہے جو میری محقیب ہے کچھ ان سے ساری نیتن کر کے اس کو کرنا ہے تو اس کا ہر ہر جس سواست بنتے ہیں سابقان ہم نے سفر کی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی اور ذرا دونوں کو دن کے رات اپنی زمینداری میں دیکھتا تھا ان کتنی زمین تھی کہ ایک ہزار ان کے غلام تھے زمین میں کام کرنے والے ہیں جگہ سے بہادر ہے مجھے مرغا گئے ہیں اور ساری ضمین شہرات میں تبدیل میں اور عبادت میں گزاری ہے اور تھوڑا وقت ملا اس نے کام کیا ہے لیکن ادا نے جو مالی غنیمت میں مال ملا ہے اتنی زمین تھی کہ ایک ہزار غلام اس میں کام کرتے تھے اور دل میں وقت کھیتوں میں جا کر آدمی کو دیکھتے تھا کام کرنے کے دوران رات اندازوں پر ایک پکا دنیادار اس گدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور جب وہاں سے آ کر آدھا دن سارے کام لگاتے تھے مسجد لگائے تھے وہاں جو آپ کو ساتھ مسجد آ جاتے تھے دیکھنے والے آدمی کو نظر آئے مودی صاحب کو دنیا کا پتہ ہی ہے ایسے مت کے کام کرنے والے جو آدمی دنیا کے کام کو بھی عبادت کے لیے سے کر رہا ہو وہ عبادت کی مت کے हमारे पेंट्रोल डॉक्टर सरकार जो एक आकर में बांधी करके जाते हैं कल से मैं कागज देता और खेल सरकार ने बंदोबस्त नहीं किया हुआ तो आपको जरूरत नहीं है मिलती बंदोबस्त नहीं किया क्योंकि मैं भाई ये सब रोजी कमाना और मरीज के फीस गरत नहीं है ये तो मरीज का आकादार करना है वो आपके पास आया है مجبری کام رہا ہے اس کو انتظار کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا تو آپ پر ہاتھ آیا ہوا ہے اس حق کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بیٹھتے ہیں وہاں خدمت کے لیے اور ہاتھ پورا کرنے کے لیے اور بدل جو ہے آپ کے لیے دکانداری ہوگی کبھی آپ کو دکانداری نہیں ہے تو زندہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ تو جہی ہے اور تو اس کے لیے آپ کو آپ لاکھ گزارے ہوں لگے بہت علاقوں میں بجاؤ اپنا میں پاکستان میں گیا ہوں کہ گاندھی کی پانچ ریلوے اسٹیشن اس میں آپ اسکیم کے بعد اس پہ چلے تھے ہم نے کام کیے موقع دے دار میں گزارت گزارے ہوں اور نئے گزارت ہوتا ہے روزگار فیچر کم ہوتا ہے کہ اب ہے کا ہے اور یہ بات امتبار کو برکت کے ذریعے سے دیا ہے ہاتھ کی برکت سے ہمار کی برکت سے تقوا کی برکت سے نے دیا ہے مالی والے صاحب تھے میں نے بسی میں جب مک مکمل کیا کافی ریاست نہیں کے لیے رحمت اللہ نے بھائی اللہ کے ذم کا کام جان لگا کرتا ہے تو اس کی روزی کا بخش اللہ کا اس کی روزی اللہ مالیہ نمنس کرتا और दब्जे बंदा हो और ये फरौक कर ले और अल्लाह की दिन की खर्चों के दाम बांध ले और सारा हाथ उसमें लगा दे तो अल्लाह हमारे सलक रोगी के बंदोबस्त हल्की रख दे है लोग इसके पास मजबूर होकर आते हैं और मिन्नत करके इसको चीना देते हैं उनको अल्लाह पास पकड़ा हुआ है इसके पास नहीं और इसके लोगों का अल्लाह सक रोगी का बंदोबस्त यही करता है یہ بھائی بڑے بڑی خلی بات میں اور یہ بات ہے کافی سوال بچے بڑے اچھے بات آپ کے لیے کیوں نہیں آنے کا آپ کے لیے کچھ نہیں کر پاس میں آنے کا جو لوگ حجیب کراتے ہیں سب نے پکڑے ہوئے ہیں شور سے ہمارے علاقے بیٹھے ہم تو آپ لے بیٹھے جن چیزیں سدر چیز مطلب تو وہ کہتے ہیں قدر جی نے فرمایا مجھ سے ہے کہ اگر تن کا کام کرے گا اللہ پر ٹوٹل کر کے اور سارا وقت اس لگے گا تو پھر اللہ کرا تربی کو منی مت کرے گا حلیہ اور گرمایا جب دنوں اس وقت لال روزی کمانے کے لیے کوئی دکان کر کوئی پیشے کرتے ہیں تو اللہ کے حکامات کو پورا کرے گا تو یہ بارہ جی درجے سو کی ہو گئی ہے درجے اب کی ہے ललिया ऐसम का हटिया है और ललजा ऐसम की तरह लाल कमाई है पुलिस ने अलग अलग हस्तमाल उसे पूरा करें तो क्या मैंने इस बात पर अदा किया कि बस तीनों से मैंने किताब करा तो फिर कर नहीं कहते मैंने वादा किया कि बस इधुर्धर सजा देश को मैंने तैयार कर लिया इन आदमी को मैंने गुजरात पचास साल पचास आदमी काम करते हुए اے تو شادی دوسرے اولاد نہیں ہوئی تھی دوسری اس طرح اولاد تھی اور اتنا خراب تھا اور ضرورتیں ساری دنیا میں سفر کیے ہیں اور ایک پیسہ کمائی کا کام بھی کیا اور کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے سوال کیا ہو یا مجھ سے کہاؤ میری ضرورت ہے کوئی نہیں کہہ سکتا میں لگے آدمی ہوں اور میں یہ کرتا کہ میں نے اس کو دیا ہو یا مجھ سے کیا ہوا کبھی وہی جا کے وہ تمہارے شہر کو دم کر دیں گے بڑا کو نے سکھایا اس کو رول کے اور میں دوبارہ غالب بلا کر ان کا کام لیا میں دونوں بزرگوں کی جذبات میرے سامنے آئی اللہ تباد ہے میری زندگی کو مجھے کمائی کا مجبور نہیں کیا اور عزیز اللہ تعالیٰ نے سلائی ہمارے پیش کے مجھے میں کافی ہوتا تھا زیادہ زیادہ صاحب اس کا غیر کا ماہ روزی کا اور لوگ حیران بھی ہوتے تھے جیسا ہر قسم کے جو کار تھے حیران ہوتے تھے بندے چل رہا ہے हम जो तारीफ चला रहे हैं उसके शुक्र नहीं घोषण कर रहा है और उसका भी आदम करके मेरे तरह जी जो आप कोई करते जवाब हमारे पास कैसे होते एक बोतल शहर के लिए आएंगे दो ले आएंगे औरत के पास शहर का कपड़ा होता उस रिपोर्ट करके इतनी बीमारी बुदोगे इतनी बीमारी बुदोगे इतना मकान भर जाता औरतना और फिर वहां खबर के باقی تور کے بعد بھی سے کر سکتا اس کے بعد تک اور اس کا پتہ سو یہ کہہ رہا تھا شروع دور میں میں نے زندگی وقت کی ہے اور پچیس ہزار روپئے چند پہلا اس زمانے میں سونا جو یہ چالیس روپئے یا پچاس روپئے سونا تھا پچیس ہزار روپئے کتنے سونے ہو گئے پچاس سال پہلے بنے آدھار کے ہو گئے سو کے دو تو لے ہوئے آدھار کے بیس تو لے ہوئے اور پچیس بیس کتنا ہوگا پانچ سو تو ادھر پچیس ہزار کے ساتھ پانچ ہزار تینتیس ہزار کتنے بنے کرو پچاس لاکھ کے سو میں چندر ہے اور پھر اس دن سے لے کر موت کا کوئی کام نہیں کیا ہے دن رات بندہ لگایا ایسا موقع بڑھا دیے ہیں ایک بار اس ہوا کہ مجھے دی کہ پہاڑ گاڑی جا رہی تھی اور فخر پر سے گری ہے اور آدمی کچھ اس میں زخمی ہوئے ہیں اس میں خاص بھی زخمی ہوا ہے زخمی اس میں صبح کے نماز پر پھر تھوڑا ہو گیا اس زمانے میں صرف ایک ہی سال کے حال میں ہوتا چاہیے لوگ جگہ کے لیے دیا تو اس میں داخل ہے اس کے ہسپتال میں اس کے بعد آج بیٹھا ہوا ہے اور دکھا کر جو ہے اس میں اس زمانے میں ہماری تنخواہ ہوتی تھی ساڑھے تین سو سر ہزار کی تو میں نے نہ کھانے کے لیے پیسے توڑ کر دیا ڈاکٹر وغیرہ کہا پہلے بیمار کا سدار کیا ہوا تھا بڑے بڑے بزرگ وغیرہ کرتے ہیں تمہارے بڑی تھا ڈاکٹر صاحب دادا کو داخل کیا اس کے بعد آؤ کا داخل کیا ہے بندوبست کرتا خیر میں چلا گیا تو اترا میں گاڑی جو میں گیا وہ جو ہے سیب خریدا دیکھنے سب لے <سؤال> کروں یہاں سے <سؤال> سلاح <سؤال> دے رہی جب وہ یہ نہیں کر سکتا کم از کم ہر کو دیکھ کے جھوٹ کو تو چھوڑ کو چھوڑ جھوٹ کو چھوڑ پڑے کو چھوڑ بلوپ کو چھوڑ دورے کو چھوڑ خدمت کے لیے کام کر اللہ کے اللہ کے لے کر خدمت کے لیے بچا کے لیے کر پھر جا کے بقت اللہ کے تو نہیں رہتا ہے مقدموں کا اللہ کرتا ہے اور قربانیاں ہیں قربانیوں کو بیان کرتے ہیں وہ جاؤ ہندوستان میں جاؤ یو پی کا علاقہ میں جیسے ہلاک ہو صوبہ ہندوستان کا اور یو پی کے صوبے میں بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک صدیقی عثمان اور آروتی لوگ بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک اللہ میں وہاں پر دو ڈاک زمین ملائی گڑھ کے مطلب صاحب زمین چھ گاؤں کی چھ گاؤں وہاں اور مطلب کہ مدد صاحب جو زمین کی اس میں دو سو مکانات مظاہرین تھے دو کے مظاہر زمین والدار کرنے کونے گیا تھا کچھ ہوتا تو اس وقت ہماری زمین جو تھی نو سو بزار کو تھے اور واپس بات دیتی جہاں ریپر کے واپس نہیں یعنی؟ اور بغیر چکری صاحب کے گھر پر دیتا ہے ہماری ابھی کو تھی اور شام کا کھانا تو انہوں نے سب کو اس میں کانپور کے اعلان کیا کہ جو بزرگ کے مشاعر ہیں ان کا ناشتہ کرنا صاحب رحمت اللہ جان میں صاحب کے مشاعروں کے جواب مشامل ہوئے تو ان کے گھر میں کمرہ دو برآدے سین سارے کو ملا کر دو بغیر نہیں بن گئے تھے وہ جو کمرے بنایا تو کسی تین لوگوں کے مقینات تھے آگے دیوار بنا کر دولت کٹی دو لگا کر لی تھی وہ برامد استعمال کرتے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے ٹیک میں ملا روزی صاحب کا کچھ بھانا تھا تاکہ یہ کام کر کے چھوٹا بسین اور کم آئے بارہ سال کچھ رہا ہے سال ادبی بجے کے ساتھ بڑے بڑا بڑا بارہ سال خود گردار رہے ہمارے ستر کو لے کر باسی دوارا نمبر اس بارہ سال کچھ گرفتار رہے اکٹھا سے شروع کر اور یہ کچھ تھا نہیں سب کچھ تھا اور اس کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے اس سے نہیں موڑا ہے اور اللہ کے سر پائے گا بھائی یہ ہے ہے آمد کا سودا ہے برکت کا سودا ہے اس کو خرید لے اس کو خریدتا نہیں اگر خرید لیا تو اللہ کے بار بتا دا اس کے نظام ہے دکھائے اور اس کے بڑے لا سکتے تو آ سکتے ہیں دوبارہ بولا سمے بولا خطرہ لا کر کسی رام نے دیکھا نہ کسی کام میں سنا نہ کسی پہنچنے کا اس کو جو ہے اس کو کھا کر کے بتائیے ہو رہا ہے کہ دنیا داروں کو پتہ چلے تو آپ کو سے فرق نہ دیں اور آپ اچھی مٹ جائیں اس کو ہم خرید کر چھوڑیں انفارم نہیں چھوڑتے ہیں اس مارکر تو بات کیا تھا آج کو میں جان لگائی کوششیں لگائی محنت لگائی اور دنیا کے بدائے تابے کام لگے ہمارے آپ اس کو نہیں پہنچ سکتے جو دنیا کے قواعد متاثر کی ہے اس کو نہیں پہنچ زب اجلا زب نواز نے بتایا زم زیادہ ایک ہزار ملازم والا اور بعد زمین جو قبضوں کاپی کے لیے بیچی ہے بائیس لاکھ درم کی زمین بیچی ہے ان کے بیٹے اور ایک دور میں جائے تو سو روپے سو درم کا اونٹ آپ سو میں لے کر دو سو تک اونٹ کی قیمت مجھے بہار میں اسی ہزار میں امت ملتا ہے جتنا سب کیا خراب کرتا تھا نا زمانے بینک کو پبلیا یہ بندیا بروڑا کا بینک ہے آدمی آتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ میں آپ ہمارا میں ہمارا نہیں کر سکتا پھر ہمارا بڑی پابندیاں ہوتی ہیں یہ کرو مجھے دینا اور آپ مجھے ضرورت پڑی تو پھر مجھ سے لے جاتا اس کا کرو لے کر یہ خرچہ کرتے اور اس کو دوسرا آدمی آ پیسے کرتے کرتے مقرر نہ کرنا اور جس دن مشکل میں پہنچ گئے تو پھر لواب دینا گئے مولا میرے مستقبل کر مولا جو ہے تو عربوں میں مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے کہ مولا مالک کے لیے استعمال میں اس بار لوگوں ٹھیک ہے بولا کون ہے جب پہ میں ان کو گیا بات چاہیے بالکل چلا کے انہوں نے مجھے تھا کرو گے اب بات ہو گئی جو قبضے دینے کے لیے آنے لگے آنے یہاں تک کہ بائیس لاکھ روپیہ بائیس لاکھ گرم جو ہے بائیس لاکھ کے وہ سو روپئے ریٹ پر چرچہ کروں دو سو روپیے اروریہ ضلع میں ایک سو بیس روپئے ووٹ خرچہ ہے دو سو کا خرچہ گیارہ ہزار گیارہ ہزار گیارہ ہزار گیارہ ہزار روپئے اسی لاکھ ہے بائیس کروڑ بڑھتے ہیں بائیس کروڑ بڑھتے ہیں دو اور بیس کو روپے بنتے ہیں یہ کر کے آپ لوگوں نے کروڑ ارب دیکھے ہوئے ہیں یہ کروڑ ارب سب کام ڈیل نیچے سے گزرے ہیں جنہوں نے ڈیلیٹیل گزرے ہیں اتنا تو کر رکھا کیا ہے زمین اور اس گرنے کے بعد بھی اچھی خاصی زمین جو ہے وہ ان کی اپنی رہی ہے اور ہمارے دوران کا بخاری شریف میں باب ہے اس بات کی راتی کے بعد کیسے برکت کرتا ہے کچھ بات نہیں لکھا ہوا ہے بخاری شریف کے اس باب میں لکھا ہوا ہے جس کو انمان ہے کہ اللہ تلا غازی کے بعد میں کیسی برکت ہوئی ہے اس یاد ہے بات بھر خیال تھا وہ یہاں کے مدد سے محترا صاحب دونوں نہیں آئے ہیں اور میں جب بارہ رہا تو بڑا ہوا تھا کہ بندوں گا سیکھوں گا وہ کہتے ہیں وہ بالی کے بعد میں کیسی برکت کرتا ہے اس بات کو نیچے دیکھا ہوں بتا دی مولا سکتے بھی اس کو یہی بات چاہیے لیکن سب سے بڑا شہر بڑھ گئے کہتے ہیں کہ ایس زمین جو تھی وہ مجھے جاننا آیا کہ وہ انہوں نے کیسے بنا تھا وہ واقعہ کیسے آپ اور ناڈ کے شادی کی وہ اس طرح سے وہ آدمی آیا میں کہا کہ خدا صاحب نے کہ آپ کے والد صاحب سے ضرورت کرتا تھا انہوں نے کہا جیسے ان شاء اللہ میں کوئی کرتا ہوں اتنے وقت کے بعد آپ آئے میں انشاءاللہ شاء کر دوں گا کچھ دنوں کے بعد گئے تو نے کہا کہ وہ کس ہوا کہ وہ کتاب محمد نے غلط ہوا تھا وہ آپ کے والد صاحب کا بیڈ دینے تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور تو نہیں آپ کے زمین ہم دے رہے تھے پنجر زمین دے رہی ایسی بارہ زمین نہیں ہوتی وہ کیسے ہی ہے نا تو خیر وہ اپنے غلام کو ساتھ دے کر گئے اور وہ زمین میں مسئلہ بچھایا اور بچھانے کے بعد دوہرے قابل پڑ کے غلام کے ساتھ کھولو خود ہم کو پانی کے دشمان کو اللہ کرتے دواد کر دیکھ بتائیے ہمارا نتا جو ہے تو یہ پڑھا ہمارا نٹا بارہویں رہتا ہے, ہے. جی بعد سے ہوتی ہیں گھر کے دریا اس میں گھر ہے لیکن بارہویں بارشیں ہوتی لیکن بعد ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ بادشاہ رک جاتے اور واقعی ہمارے بڑے بڑے ہمیں یاد ہے تو کہا کر عمل ہو گیا یہ سب وجہ بادشاہ نہیں ہوئے کو بالکل نہیں کرتا بھائی ہمارا بتا تھا جب تیرتے تھے نا تو لوگ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے یہ تو قسم ہوا ہوا ہے اب کا رخ بتا رہا ہے کہ قدر ہوا باقی معلوم کرتا تھا تین دن پہلے کسل ہوا ہوا تھا تین منٹ تک لال کی آوازیں کی گرمی ہوتی میں نے ایک دم تجربہ لوگوں سچن کو بتایا پشاور کے بعد پروسی گاؤں ہے نا پڑوسی گاؤں کے ایک لڑکے کو اس کے پا بھائی نے قتل کر اور یہ ہمارے ساتھی تھے مرکز بننا کیا سے اس ہمارا واپس تو میں ساتھی کا دیکھوں تین دن تک کرنی بڑی شکل کروں بعد تین دن گرمی سے ہوئی تھا اس کے قدر پہ جو اور لاٹ میں آئی ہوئی تھی ایک پر تین دن گرمی اور ہمارا الگ کریم سفر ہوئی تھا ہاں, ہاں تو یہ بات چھوٹا چیز میں بھگوان سوچا ہمارے علاقے میں لوگ पानी सूख जाता था और फिर भी है तो उसके स्कार करते थे मांगते रहे थे तो पानी जारी है मधुमहिम ने इस बात को स्थापित करके हमने चौथा पहली किताबों को लिखवा कर हमारे लिए इस बात को छोड़ा हुआ है जो अंग्रेजी गुरबानी है कि उसके लिए न और तुम्हारे सामने भी तो सामना कर देखो हम तुम लोग चले हुए हैं हमारे रास्ते पर चलोगे तुम्हारे साथ ही होगा अपनी मर्जी पर चलते हो तो आपकी मर्जी अपनी मर्जी पर चले तो आपकी मर्जी है लेकिन फिर रास्ते पर चलोगे फिर जाति की जाने तुम्हारे सलाह जरूर बस जरूर तुम्हारे कदमों में लाकर छोड़े اللہ جس جذبات کے دین کے لیے محنت ہوتی ہے تو اللہ تمہارا خبروں کے وجہ میں اسلام لاتا ہے لاتا ہے لاتے ہیں نام کر کے حکومت کی بھی اچھا ہوتی ہے خدمت نے محنت فرمائی اور کہتے ہیں جذبہ نبی شاید احتجاج ہوتا ہے ترمر ہو شاید حکومت تحمہ پہ وہ گروہ ہے جو جمور کے ساتھ شاید حکومت کی ہے جیسے دعود علیہ ہے سلیمان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمور کے ساتھ شاہد حکومت کی ہیں نبی کی حکومت تو ہے حال کی ہوتی ہے اس کے ساتھ واقعات میں نہ ہو جو تمت میں تو بزرگ اپنے جرم کا اقبال کر کے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے اتنا دور ہوتا ہے اس سے جرم ہوتا نہیں ہے جرم ہو جائے تو بولے اپنے جرم کو لے کر اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا وہ خود آ کرتا ہے جس سے एक और ایک مل کو है کیا ہے ایک عورت کو سنکار کیا ہے اور ایک عورت کا ہاتھ ہے والوں کو مجھے یہ ساتھ پھیلا ناخت کروانا چاہتا تھا اور سامنے لانا چاہتا تھا اتنا دور پھیلا ہوا تھا اور پھر جس وقت ابھی جنس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد فروٹ جو ہوتا ہے جنہوں کے خلاف روزگار سکتا ہے یہ حال ہوتا ہے کہ صاحب رضا کریں سچی گواہی ہوتی ہے اور آپ کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا ہے سچی گواہی ہوتی ہے اور حکومت حکومت کا تھوڑے ممین گلیاں میں رات کو پیدا دے پی رہے ہیں خود امر ممین وہ مجلے کے کرانے پر ایک بزرگ اور بچہ پیدا ہو رہا ہے اپنی بیوی کو لے کر جا رہے ہیں اس کی خدمت کے لیے اللہ تباہ اللہ اور پھر جب تک طور پر مہیا کم ہوتا ہے تو اللہ کو راستہ خلاف مطلب دے دیتا ہے پھر حکومت حکومت آتی ہے ساری حکومت والوں کو پھر خواہش کرنا ہوتے ہوتا ہے کوئی مقررہ ہوتا ہے ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے بعد حکومت سال کے بعد آماد خراب ہوتے ہیں تو پھر جو ہے زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت رہتا ہے پندرہ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے اب مہمان کا ختم ہو جاتا ہے آدمی کی جان محفوظ نہیں رہتی ہے, ہے چار آدھے خراب خراب ہو جاتے ہیں یہ خواب ہوتے ہیں اس وجہ سے مارک خواب لوگ ہوتا ہے بس لوگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ لگا رہتا ہے دہ کو گیا رہتا ہے زموں پر لاگے کر دیتا ہے وہ ان کو پریشان کرتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں الصلاحمہ فرماتے تھے کہ سب سے آخر میں حکومت کی اصلاح ہوتی ہے اس میں الگ بلاتا ہے اور اس وقت محل ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے حکومت سے جن کرتا ہے اس وقت شو بھائی نا یہ سب سے آخر میں درست ہوتا ہے ایمان درست ہوتا ہے بارش درست ہوتا ہے معاملات درست ہوتا ہے اخلاقیات درست ہوتی ہے اور آخر میں ادا کے بار ہوتا تھا حکومت کا ایشو کو درست کرتا ہے اور جو محنت ختم ہوتی ہے تو محنت تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے حکومت سے دین کا خاتمہ ہو جاتا ہے پھر گئے تو دوسرے درجے میں حکومت معاملات سے نکل جاتا ہے معاملات کا دین ختم ہو جاتا ہے اور ہلاک جو ہے دردی کی جگہ جو حسد آ جاتا ہے آئیں کی جگہ کے بل آ جاتا ہے اور جو ہے تو کی جگہ ریاں آ جاتا ہے اور لوگ ان چیزوں سے بھر جاتے ہیں اور پھر یہ مار ہوگا سمایا ہوگا ان کا زمینیں ہوں گی جائیدادیں ہوں گی بگلے ہوں, ہوں, ہوں گے موتیں ہوں گے لے کر لیے پریشان ہوں گے زندگی کی تلق ہوگی ایک دوسرے کو جانے میں لگے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کو شام کو جانے میں لگے ہوئے ہوں گے اور پریشانی کی زندگی کی ہوگی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس بات کو ضرور کیا جاتا ہے تو لہذا ہم اور آپ چاہیں کہ یہ اسلام ہو جائے اور یہ تبدیلیاں آ جائیں تو یہ تو اس سے کا تقواہ پیدا کرنا ہوگا تب اس سے کی تبدیلی الگ لائے تو اپنا نہیں جاتا ہے آپ چاہیں کفل گزارن میں وہ تو ان کی اصلاح اور جائے تو بھی تب ہوگا جلد سے تو نہیں ہوگا میرے بھائی سر دلہ بعد مراد نہیں ہوگا اس کے لیے تو ایمان و تقویٰ کو زندہ کرنا پڑے اپنے آپ بھی اور پورے ملے پڑی ملے پڑی. میں زندہ کرنا پڑے تو میرا باپ چاہتے ہیں ان کو جائے اس اسکر کرنا اب آپ بات آپ سے رکرتے ہیں کا कतलाका जो पड़ी थी का मारा जिससे हरी से पाठ पाक करना सपन को पार करना मदन को पार करना जगह को पाक नहीं क्या है पार करना कतला जिसने पार किया दिल को दिल के अगर पाक दिल में क्या करेंगे तो वो सिर्फ बदल केवल जीना रिया आदर्श اور دنیا کی محبت بڑے بڑھنے کے ضرورت ہے یہ دل کی زندگیاں ہیں ان کو صاف کرنا ہے ان کو پاک کرنا ہے ان کو پاک کرنے سے کیا دری جائے اور اپنا دکھتا اور مسلح اللہ کے جگہ سے پاک ہوتے ہیں مسلح اور میں انٹرنیٹ پاک ہوتے بد کو دنیا اور دنیا کے اندر دیتے ہو آپ جو ہے وہ بہتر ہے باقی رہنے والی ہے یہ سارا دھیان بڑا کھا فکر ترجیح کا فٹر ترجیح کا نماز ترجیح کا ان درائے سے حاصل کرنا ہے ہمارے گزار کارکول میں سلیکٹ ہو کر گئے پہلے سلیکٹ ہو گئے انجینئرنگ میں ہوا اور لیڈر ہوتا ہے تو مکمل کر کے کارکول شیئرنگ سے لے وہاں سے پھر دیا کہ اتنا سال مشکل کا کام ہے کہ مجھ سے نباد کر رہا ہو میں نے بھول میرے حساچی کو بڑا پتا کہ بھول بند کر دیا میں نے روٹی تو آپ سے پیدا نہیں نیند تو آپ سے پیدا نہیں اور نماز کر رہا ہوں کیا تم پڑھ رہا تھا اس وقت میں نے تجویز نے اجازت لے دی میں بند کر کے چند میں بات کرتے تھے جب گزارا سلسلے بیٹھتے ہیں بیتے تو بیٹھ کے مقصد یہ کہ ہم یہ کتنے سے ہم کریں گے لوگ رہے ہے اس کے بعد آپ رہے مسئلہ ہو گیا معائدہ ہے زندگی کوشش کریں گے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کو مشورہ دیں گے راستہ بتائیں گے آپ کو, کو خود کریں گے تو رہے گیا رہ گیا تھا آپ بمال محنت ہے لرکر है محنت ہے سلسلہ بہت ہوتا ہے لکڑ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے کم چھاپ اور باقی آپ کے لیے گندگی نکلتی ڈاک پر گرم کرتا بھی پانچ لاکھ کی نماز جماعت سے ہے تو ضرورت ہے تو ضروری کاموں میں مسلمان کی کھانا سنی رہا نیند سنی رہی دکان کارنی ہو رہی خیر کام تھوڑا خرابی جس سے وہ بھی اور تو کیا ہے جس دیکھو تھا بیٹھتا باتوں کو بھی وہ پشاور میں فصل کاشت کی ہے اس کو پانی نہیں ہے کر بیٹھا پانی نہیں ہے پانی نہیں مل رہا ہے پانی مل تو آپ پانی لے کر آؤ میں پتہ لے پانی کا مندر کروں جس کو در جو کرنا چاہے اور اس کو نہ کرنا چاہے تو کیا ہوئے بھائی یہ تو اس بار کی وجہ سے روزی نہ پڑے گا گزارے روزی نہیں آ رہی ایک گاڑی گر رہا ہے اس میں کہاں تو ہوگا جان کو کباب آ رہا ہے کوئی یہاں پر طرف نہیں آ رہا تو روزی کا دوبارہ نہ کروایا تمہارا کرتا تھا بڑے جی ہوتے تھے ارپڑھ آدمی تھا تو آپ کے مقام جو لوگ پاکستان کو آتے ہیں نا اس زمانے میں بادل نہیں ہوتے تھے یہ لوگ کام کے لے کر بار کے لیا کرتے تھے کہ ایک گزے آتے ہیں اور ایک کچھ آتے ہیں ایک کون آتے ہیں اور ایک کسی کون کے آتے ہیں وہ کہتا تھا کہ گجے کے ساتھ رسی खुआ हो जाए कुछ यही कोई दीवार बनाने काम कोई नहीं होता इस दीवार बनाओ किसी का काम करो रोटी की हो न खा करो बेचा ले का भाव सकता है मांगता है खुआ मांगता है इसमें बहुत सब चलने का चलना होता है اور اس کو کوئی دیوار کا کام کرتا سکتا اور پچنا نہیں چلتا ہے اور پچنا نکلنے کے بعد مدد کی ہوتی ہے اس کو دو روٹی ہے اور کو زمانے میں ہوتی تھی دس روپے کی مزدوری اور کوچے کی کوٹے کے کچھ سب ہوتا ہے سب آرام سے نہ کے صاف کپڑے پہن کے کھاد پی کر جا کر گوشت سبزی اور جیسے انگرود جا کر گھر کے لیے آتا ہے اور پھر کپڑے کی آج تک وہاں تک چلے جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں بند اب تک بیٹھ کر آج آرام سے ہو کر آ جاتا ہے اور کہ دس بارہ بلڈیاں جو ہوتے بیٹھتے دو رکھے کرتے ہیں تو بڑھتا ہوتا اور بڑے بڑے کچھ کہتے ہیں باہروں سے جلدی بنایا ہوئے کچھ ہی نہیں بناتے اپنے آپ سے بس ہم لے اخبار کرتے ہو لگے کھاتے ہو عظیم بات جیسے لوگ ہے اس بات نہیں دوڑتا ہے یہ کہا گیا کہا کر دوڑا یہ جو برسیلہ ہوتا ہے نا برفیلا اس کو زیادہ دوڑتا دیکھتی برسیلا جب دوڑتا ہے قدرت دنیا کو بگانے کے لیے برسیلا کر گیا نا بڑا فخر ہوتا ہے اپنے نسیموں کا کتنا بھائی شام ہو رہی ہے کتنا میں پیدا واٹ دوتا اور تموں کے کی بڑی خواب ہے جب ان کے نیچے دوڑتے ہیں خود کا نیچے تو یہ بات کر جاڑیوں میں اس کے سین رکھتے ہیں تو کہیں اس کا خیال ہوتا ہے کہ جتنا میں روڈ لگاؤں گا تو گھر دیکھ لیں گے سامان جائے گا تو اس کے بھی جتنا زور سیما ہیں اتنا مسئلہ خالی ہوتا ہے کہ پیچھے کو زور کر کے سیموں کو نکالا جان بجائے توانے اور تانگے کو پیچھے کرنا چاہتی نہ اس کی نہیں مانتا کہ سیموں کو زور لگا رہا اور خود بجاتے یا خدا خدے کہتا تو یہ تانگل بڑھانا چاہتا ہے تو سیموں بڑھا کر ہی اڑاتا جاتا ہے پھر تو ہی آتا جاتا ہے لیکن اور پھنسا ہی چاہتا ہے بھائی بہتر چلا یہ رائے گا سب کل نے بنایا بنایا یہ اس کا نام دیکھتا کیا نام ہے والا کے چاولوں کا کاروباری مطلب میں نے چاول خریدے کا ہوا تھا کل میں چاول خریدا کیوں میں نے خریدا تو بازار کا ریٹ جو ہے وہ ہو گیا کی بچے خرید سے بھی نیچے آ گیا میں نے سو سو روپئے اپنا تھا بازار میں ریٹ جو وہ اسی ہو گیا पहले मैं चला गया बस मैंने कहा क्या बात हो गया क्या कर दो चार सौ के बाद अपने आप को पहुंचाओ पहले बस मैंने लिया फिर लिया सीधा चार सौ के बाद जाकर फोन किया तो शाहब ने माशिरा शाहब का लंगे साहब पता बस वो अगर जितने आदमी आए जिस वक्त आए हैं किए मजद करेंस तो खाने का खाओ पिए मजे थोड़ा पकड़ाई देता हूँ वही شادیب آپ کرے جاؤ نیب کہ کو پہنچا تو مسئلہ پیسے بیس ہو گیا کہ خواہ وہاں پر تھی بدل کے کر رہے تھے کی شاہ چلا گیا شاہ کے پاس چلا گیا جی سوتی چادو یہ میرے پاس تھی میں جیسے شادان ہوں کہ موضوع کردو بڑی مزدار ہے بڑی مزدار ہے کہ اتنی تاریخیں کی شرپ آئی میں نے اٹھا رہا ہوں کہ وہ تاریخیں کر رہا ہے اور کہنا چاہیے آپ بری بات ہے شادر راستہ تین سو روپئے کی چادر بھی تھی اور واپس آ کر کے تین سو روپئے کا ٹپل دیا مجھے لینا بھی چاہتے تھے آ کر دینا چاہتے تھے طریقے بنایا تین سو روپئے کے بول مجھے دیکھنا پسند کیا ایک ہوٹل ہوتے ہوٹل میں پینتالیس آدمی کے ساتھ آپ بیٹی کا شہ شادی کر رہے پینتیس ہزار روپئے گیز بتایا تو چیز اسمان بہت بڑی چیز اور چوٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ ان شاء اللہ آپ تو اور آپ کو دعا مانگی اس کے لیے صبح یہاں شاہی صاحب ہوتے ہیں خان ہیں اچھی ہزار روپئے لے کر چھوڑ دیں دوار کر کے گوشت کر دیا وہ آپ کیا دلّی کے آنے کے شاہ دو آپ نے گھر بلایا شاہ کو بلایا ہزار روپئے کو دے دو کسی پاکستان کے درسے کے عادل میں مظفر جاگر محترمے میں چلا گیا منالی اس کا میں نہیں گئی گڈ نمبر کہ اس حال میں تھا کہ سے کے چلے گئے پیسے گھسخار علاقے میں چوری ہو گئے تھے اور میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں تھا اور خدا کے نزدیک بزرگ بھی طور پر بیٹی سے بہترین آ رہے ہیں تو کیا ہے کبھی نہ کہاں وکیل کیا وہی کوئی گنجائش نہیں تھی نکلا کہ اگر صاحب کے بعد میں گیا اگر صاحب کا آدمی آپ نے کہا رکھا سارا رکھا جیسے تو کیا کریں گے اور اس کو گئے تو دستب ہے اور میں نے مجھے آیا دو ٹیچر کو آپ سنا ہے موسی صحبان ملی صحبان بیٹھے میں ہیں دوسرے کی لیے گئے جو مسجد کے امام ہیں کتنے یہ جو بتا دیجیے سر آگے کو دکھایا ہے پکے ہوئے سر گائے گا چلیے بات جتنی بات پڑھے دوبارہ پڑ جاتا ہے جتنی بات پڑھے مزید چیز نہیں ہے ایک واقعہ لکھا ہے تو بار بار جان کر دیں تو چار بار دھیان نہیں ہے اور بہت ضرور ہے بزرگوں سے بہت ہوا بیس ہونے کے بعد آدمی دو گھر کاما رنگ کرتے کا نہیں کہ گھر والی بہترے چھوڑ کر ادب تال سن چلا سب ادب بچائے گا چلا گیا اور جو وہاں پر گیا تو ملا ملایا ادب تال میں کے ساٹھ ہزار روپئے لوگ اور یہاں پر برتانی کرنے والے کے وہاں لے جاؤ کیا چلے گا چلے گا سر ڈال کر لے گا والے ہیں حضرت صاحب والے ہیں جو نمبر کی اپنا ڈال مرکز میں ڈال کر چلا گیا وہاں چلے گے تو وہاں دیکھا چارج کو پڑھا پڑھوا کے بڑا جو دیکھا تو بڑا اس کو پہ کتنا آدھی آدمی ہے کتنا اس کے گری کتنا گوہ ہوا ہے کچہ کے ساتھ بالکل آؤ جی للتا آپ سوھے آدمی ہیں سے بہت صاف سفری آئی ہوئی ہے اس سے آپ کو ملائیں گے بھارت وقت سے پہلے کا مسئلہ بہت ہوتا ہے تم نے کہا کم ہو یا آگے جانا ہے اس کیا ہے دیکھے آپ ٹھیک ہے تو لے کر بیٹھی ہوئی ہے ملاقات ہوا ہے بیوی کو پیچھے گھروں نے واق کر لیا اور واق کر کے ان کو گربیش کیا غصہ آیا یہاں نئی دلی کو پیسے لگائے میں ساتھ روپئے لائے سات ہزار چاہوں تو ساٹھ ہزار کہا ساٹھ ہزار روپئے دیے اور اس ثبوت کے ساتھ بیوی کو واقعات کیا کہ سات کچھ ضرورت پہ جب سے لائے تو اس نہیں ملا ہوا جو روم شرامت تھی سڑک پر جی نا بڑھتی ہے بھی ضرور دلوایا کہ صاف ستھری ہے اور پیسے بھی دلوائے آتے ہیں میرے پاس کیا سوٹ کے پیسے لے کر آئے کہتے ہیں کیا بول تو بتائے لے کر آئے کہ یہ پیسے کیا جا رہا ہے ہر پیسے کرنا مجھے ہوتا ہے چھ لاکھ روپے لے کر آیا تھا آیا ہے کامان کے لیے یہ جو لے کر آیا تھا اس پر ہم نے جو شمالی اتحاد کے پاس جو مسلمان قید تھے ان کو آزاد کیا ہے عام مان گئے اور یہ آرام لے رہی تھا مسلمان کو قید کیا شمالی اتہار میں گجرات کو قید کیا تو رام پڑھ کوال یہ ہے کہ رام پہ جو بچے میں کھائیں جو ہے کہ دوسرا واقعہ اس میں اس پر سنبھل کتابوں میں دور ہو گئے وہ چار دے گا آدمی آج تن کا خیال تھا بام کی میری دکان ہے اس کے لیے تعلیم جی وہ کسی بڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے بڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لے رہا ہوتی ہے, ہے؟, ہے؟ اور سب کو تعلیم لکھ کر دے گی چلا کہ جی؟ کوئی دنوں کے بعد آیا تو جو بیچ میں کھادوں پہ سرکار کو سنبھالنے والے مودی سر گنس ہوتا ہے نا گنپور میں بڑا وہ بڑی دکان چلی اور ان کا شاہداب کے لیے میں اجیئر لے کر آیا ہوں تو ادھر شاہدہ کو لے کر آئے نا انہوں نے کس طرح جس میں وہاں جس طرح کی پر بیٹھ ہوئے وہ چلی گیا دکھا رہا ہے جو دکھا رہا ہے بند کا تعدی ہو شکرانہ گیا ہے لے لیا چاہیے خیر بعد میں پہلے انا کے خیر ڈاکٹر بندہ کر دو دلتا آپ کا چہرہ بے شنی حضر صاحب کے ساتھ ہم بات کریں گے یہ سنیں گے ہم شو کرنا ہے وہ آدمی حضرت صاحب آپ کو کرنا ہو ایک بار ضرور ہے کہ ایک تو بند اور آدمی آیا سواگت سکتی ہے اور شکرانہ میں ہم نے کی قبول کیے انہوں نے بتایا تو شکران رکھا تھا جا معلوم کرو کہ وہ چیز کون ہے کیا آدمی آیا ہم نے شکران رکھ کر تھا کہ تھا وہ جاد کیا تھا شاہ کا میرا بقوزار وہ حرام روزی تھی اور یہاں جادوگر ہے وہ حرام روزی کماتا ہے حرام کا مطلب کی ہوئی اکٹھا ہوا ہے مطلب کمر ہے اس کو آپ میں نہیں سمجھ سکتے کیوں کیونکہ اور کوکر رہا ہے آج جادو نہیں ہوا تھا کوئی انتقار نہیں آیا تھا تو آج دھوکا تھا اس کی قسمت میں تھی جو اس نے لے کر جانے سے میں نے گروپ نہیں کیا اس کے لوگوں گیا اور جو ساتھ نے متاب کر کے دیا ہے تو تعبیر میں میں نے کیا لکھا ہوا ہے تو کیا ساتھ نے تعبیر دیا تو کھولا پر آپ کو لکھا ہوئے بند پینے والوں اس ہندوستان سے بند کیا سب نے انہوں نے بھنگ کے علاوہ میں مبتلا اور اس کے علاوہ اب بات خریدنا ہوتی نہیں تھی باقی دکان تو کام تھا بچے کو کر دیا تو کو کے یہ تو ہے میرے زیادہ پرابلم ہے ان کو کہا کہ میں نے سے نہیں کہا تو مجھے سوال نہیں کرو گے تو دوسروں کو یاد جاری کرائے کہ آپ کے گیس آئے گی اور بھیجے میں ہیں میں پتہ بھیج میں آئے گا اور آپ کے واٹر دیجیے میں سوال نہیں کروں گا آج میرا آٹھ آ گیا تو کیا آپ وہ ہے تو سلسلہ جو ہے تو ہے اس کسی کے پتا نہیں آ کریں گے اور مالک کا دس نہیں والا ہے ہم نے تو جو کیا ہے وہ تو پالتو والا صحیح کیا ہوا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس نے بہت سڑکوں سال والے آدمی کے طور پر روکنا تھا اس کو قتل کیا ہے اس کی جگہ کو نئے سال میں ڈال دے گا اس کے بعد میں لڑکی تھی اور لڑکی کی نسل میں سے کتنا پیغمبر ساتھ کے پیغمبر اس کی نسل میں سے ہوئے خیر یہ کام کیا ہے یہ ہم خدا دے رنجی بات بجے تھے نا چلیے ادر دوڑا وہ پی ڈی والوں جمع کر کے ہوئے پانچ بجے پہنچنے کا آ کے سے وہ تیار ہو رہے ہیں کیا ہوتا ہے پانچ بجے کیسے ہم پہنچیں گے نکلتے نہیں خیر نکلتے تھے وہ لکھ رہا ہوں ہمیں نکالا یہ تین بجے نکالا ہے اور جا کر جا رہے ہیں بارڈر کے پاس جو پہنچے ٹریفک کھل رہی کہ تو گھنٹہ ٹریفک بند رہی تھی دو گھنٹہ ٹریفک بند تھی ابھی کھل رہی تھی تو بھی دو گھنٹے کی تو ایسا تھا لمبا پہن آدمی سارے گیا تو محمد بیالی کا سرپروس کیا تو پرانے لوگ بہتر سے وقت پورا ہوتا گزرے ہیں سات کو احتجاج کیا مسجد نے احتجاب کیے شاہیزار ختم کر دیا یا ہیلتھ کا اسپتال کا ختم کر دیا حل میں جو ہے تو سردار حد کو اگر کرنا چاہتا ہے یہاں پہ کرنی پڑے گی یا ستار کرے تو شارے کر لی بس باہر کیونکہ بہت بات کرنے کی یاد نہیں تھا تو کنارے پر بس کنارے پر اپنی شکایت بٹھا کے شادی کرنے کو باہر کھڑا کرتے تھے اور ان سے بات کرتا تھا اور اس پہ لکھا ہے عبد البشیر ایڈوکیٹ کی ایک کتاب ہے نزی زیادہ نظیب عظہر اجازی کو لکھا ہوئے ہے کہ شاد الخر صاحب, عزیز صاحب کا ہے ارشاد الزیز صاحب کا ہے کا ختم قرآن ہے کیا کا ختم قرآن تھا اور ختم قرآن میں ایک آدمی کسی ادھر کی وجہ سے باہر نکلا تو آدمی کے میں باہر نکلا تو میں نے باہر دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس نے کمال کرائی یہ ترکی سے اس کے پاس بڑے زمانے کے سپاہی ہوتے تھے تیر کمان والے تلوار والے وہ آدمی کھڑا ہے مجھے بھائی ہوتا تو وہ آدمی سے کہتے پشان کہ آپ کا ختم ہو رہا ہے میرے کہا ختم ہو رہا ہے نہ دیکھو رہا ہوں میں وہ رہا ہوں اور میں جو ہے تو میں گیا وہ مزدوری خدمت مجھے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ اس کی پروازی میں مجھے لگا کہ میں شاہ آپ کا خدمت براب ہو رہا ہے اس میں آپ کی شکل تو یار دو کہ کے باقی لوگوں کو کہوں تو وہ اگر ضرورت کریں گے مطلب جو بارہ آپ کے نظر میں ضرورت کرنی ہے تو یہ مسئلہ شمولیت چاہے تھے جانکی اور ضرور ہے جانکی اور ضرور بارہ بڑی ہمارا اس لیے مسئلہ میرا پر ہے لیکن اس سے اس طرح کی نہیں ہے اس سر کی رضوری ہے یہ سلّہ کا جو ہونا ہے وہ زیادہ اور یہ مسئلہ ضرور ہے خیر شاہ صاحب شاہی صاحب رحمت اللہ کر کے وہ کون سی کتاب رہی جس میں کمالات تعزیریا کمالات شاہد علی صاحب مدرسہ ایک گاؤں کے گاؤں کی شادی تھی تو یہ چلے دوسرے گاؤں میں برات نے بارات کرنی تھی ڈولی کرنی تھی وہاں پر گئے انہوں نے برات ہوئی اور لڑکی کو پٹایا ڈوری میں آئے چلتے چلتے تھک کے جنگل میں ڈوریوں نے تالمی سب آرام کرنے کے لیے روکے اور آرام کرنے کے بعد جو آئے تو ڈولی کو اٹھایا لڑکی کی کچھ بھی نہ ہو سکتا پرشان گئے ہو رہا کوئی مسئلے کا طرح کرو کوئی ریس سال کے پاس ہو جاؤ دو مسئلے کھال کر دے چلے گئے سال کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تو میں نے اس پر لکھا خطا میں نے کہ دو آدمی گوڑے تھے اور مارچ کے آٹھے تو تیس کر اس کے جو پکائے جو پلے اٹھائیں اور چارونی چور پر جائیں مائک پوتا رہتا ہوتا ہے کالے رکھا کتا رہتا ہوتا ہے یہ کافا کو اٹھائے پلے نہیں کھائے گا کوشش کریں کہ کھا لیں ایک کھائے گا چھ کھائے گا اس کو ختم کرے گا کہ جو لگائے گا تو تیز ہوں چاندیٹا وہاں ڈالا اس نے کھایا اور جو خزم کیا دوڑا یہ دوڑے جاتے جاتے میں سے پہنچا دیا اور ایک جگہ مارنے شروع کیے پتھر میں لگایا پتھروں میں پتھروں کے نیچے سیڑھی آگے جنہوں کی دستی تھینکوں کو سردار چلایا کیا بات کرنے کے لیے ہمیں وہ آگے خراب کر دینا ہاتھ کو دیا شاہ سب کا خط ہوئے ہیں اس نے نیچے آواز گئی کہ شاہ سب کا خط ہوا ہے اور تو میں دو پکڑ کر لایا ہے جو بجائے کو پکڑ کر رکھیے تو ایک دن کو پکڑ کر دکھوں آئے ہوئے تو پکڑا بھی میں نے اس کو پکڑا لایا اور دورت کو کے حوالے کیا اس کل کھانا ہے جس وقت کہ کی حکومت سارے ہندوستان میں جب نرا رہی تھی اس وقت بھی اللہ دہلی کی جب اس میں بیٹھے ہوئے اپنے بچے کو چلا رہے تھے ابھی پڑھا رہے تھے کھیلا رہے تھے اللہ کر رہے تھے اور ہمارا ضرور پڑے سوا کے میں نے آپ کو سنایا اس کے واقعات لینگو کے وہ پڑھے تو آپ کو گزرائے حکم دکھا خلا چھوڑا سلسلے میں ہوتی ہیں جاؤ وہاں پر صاحب آپ کو مجھے جگہ دے دیں تو میں نے گا کے جب تو سیٹ لے جاتے ہو تو یہ ایک مٹی کو توڑا لکھی ہوتا گڑے وغیرہ کو ہے جاتے تھے کچھ تعلیم ایسی زبان ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے کہا جب وہاں جائیں گے تو گھر سے گھر دس آئے گا دس میں سیٹ کپڑے وہاں میں بیٹھا ہوگا اس کو میرا ہاتھ چلا گیا تھا پیچھے ہر کے اس میں بیٹھے ان کو ڈیٹ کیا اور مسکرائے اور نکالی ان کو دیکھنا شاہ یہ گیا سن وہ لے کر دیتا اور اس میں لگتا موسم کر کے پھر واپس آ تو آ گیا شاہداب نے کے کہ گھر کا ان کا آج ملتا ہے خبریاں کیا ہوگا اور اللہ اور پیچھے دیکھا یہ آپ یہ بچائیں تو میں دیکھا ہوں کچھ کرائے اس کو دیکھا کرتا نہیں ہے تو جگہ رہے تھے آپ کی وہاں سے میں نے بزرگوں کی جیب جو آپ کو ملے ہے جی اور بزرگ کی روح تھی جن کی خبر پر میں ہوا تھا شرکی احمد کرتے ہیں کہ جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں ضرور ہے وہاں پہ بیدار ویستی تو وہ بیدار بکری یہاں پر تھے بہانی شکل آپ کو لگ رہی تو میں کہ تمے بزرگ ہو اور اتنی شرک بدل سے تمہاری خبر پر ہوتی ہے اس کو روکتے نہیں ہوں بزرگوں نے جواب لکھا تھا کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں بیٹھے ہوئے اپنے شادی روک سکا شہر کو روک سکا اور میں جس موسم کو روکنے کا کہتا ہے تو پہلے تعلیم یہ ہوتی ہے یہ اور نا یہ سریانی زبان میں بولتے اور سریانی زبان میں ہیں یہ والا درا مکانوں کو دی برابر تجویز کے فائدہ کرتا ہے اس کو زبان کہنا چاہتا ہے اسے بہت سکتا ہے اور کا فائدہ یہ ہوتا ہے تو زبان میں یہ بولتے ہیں بولتے ہیں تو وہ اپنے تسمین میں نابذ ہو رہا ہوتا ہے ہوتا کیونکہ ہم لوگوں کو یہ زبان نہیں آتی وہاں سے جائے تو اس بات کو ہو کر رہے ہوں کہ پاکستان میں جائے ہے تو کے بعد نہ آدمی ہے وہ بار جائے گا اور حکومت کا حیالات لے جائے گی اور یہ ہوگا اور بیچ میں سن لے جائیں گے جیسے کہ آپ کو خریدنا سر رات پاٹ کو اپنے آپ کا پتا ہوتا ہے وہ خود کو کمی کا اپنا پتہ ہوتا ہے کہ اس پر بات بات پتہ ہمارے ساتھی آدمی کے بہت سب تربیت کے بارے میں مجھے پتہ تھا آدمی کے دور دراز جگہ پر کہ اتنی مشکل چڑھائی آئی جو سر کرنا مشکل تھا میں اس سے کھڑا ہو جاتا ہوں آپ تیار کر کے اوپر چڑھ جائیں تو گرام پر جا کے چڑھاتی ہوں آج وہ سرجایا تو میں تو کروں گا میں سے ڈال کیے بچے یہ سرکاری ساری سرکاری کام کیے شہری پڑھائی ہوتے پراپر کریں گے اس میں پرائیویٹ میں ہوتی سرکاری کام کی جانا لے جانا چاہتا ہے تو کہ جی آپ کئی باتیں بھی یاد رہا کچھ کریں صحبان پر خوش ہو کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک جمعہ تاریخ پیشہ ہو دا. اس میں ایک عالم تھے اردو کے سلاکار کا آگے ایک عالم تھے ان کو ایک ترجمان کی دلوقت. تو میں جلد بھی نہیں تھا اس کے لیے انہوں کیا کہ وہاں ایک اہل عالم کو حدیث جسوادی کہتے ہیں عال لیا کہ میں نے گیارہ مطلب جمع کرا تو یہ ساتھ لگے کہ میں جمع کرتا تھا انہیں بات کی میں جب میں کوئی بات سوچتا تھا اور اس کو سے کہنا تھا مجھے کہنا تھا تو میں نے کہا کہ تو کیا کہتا تھا کہ میں دن جب پاتا تھی مجھے بتا رہا ہے کیا یہ تو ہے वो अबा गया उसने कहा कि मुझसे अच्छा है कहा मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता मुझे आप बराबर कर है। रहे हैं कहा नहीं आप फिकरना कर रहे हैं उसने कहा कि इसका है कि फलस्तीन आप जाएंगे तो अगर तुम मैं जरा फलस्तीन तब्दील के चले जाओ बेहद को क ہمارا سوچا بلا کہ مجھے میں تو پاکستانی آتی ہوں ہمارے تو اس میں پاسپورٹ میں نہ پاسپورٹ بنتا ہے نہ فلسطین کا فضائی کا اور نہ ہے نہیں ہوتے ہیں بڑے جاتے آتے ہیں فیصلہ باد کہ میں بتایا تھا ایک فیصلہ باد میں پلان آدمی چھٹی پائے تو وہاں جا کے انتظار ہوتا ہے اس میں نے کہا یہاں بتا دوں کہ جاتی ہے وہ بغیر دیجیے کہ اس جاتے کھلا جاتے تو پھر جب نام کیا تو نام پوچھ لے جس سے من اللہ خیر جی آپ بات جو آپ کرنی ہوئے میرے بھائی سچ بات یہ ہے کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہے اللہ تبارت اللہ نے اپنی دادی رقابی اور اللہ کی رحمت ہے ص اللہ تبارک نے رحمت حضرت محمد صلی اللہ بنایا اور آپ کی نفرت کے دینی میں ہر اللہ تعال کی شریف یہ کے نہیں کیے کہ ہمیں رات کو تکلیف نو کرا یہ رامت گلاب ہے کہ اس کو آدمی پیار کرے بس طے بس پر عمل کریں اور نتائج کر کے سامنے آ رہے ہیں اس چیز نداوت دینے کے لیے ہمارے اس چیز کے سب سے ہمارا تو حضری داد کے ساتھی بیت ہوتے ہیں بیت کے بعد کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بزرگی نہیں ہے کوئی گرامٹ نہیں ہے تجربات لوگ ہیں بزرگ دیکھا ہے اس سجرا رہے ہیں اس سجی ایک مہارت ہوگی ہمارے پتا ہوتا ہے شہریوں کو پتا ہوتا ہے زیادہ آ کے لگ گے اتنے وقت کریں یہ کرو گے اس پرو گے تو یہ دیکھ رہے بھائی اور آج یہ سکتا ہے اور وہ بھی زیادہ یہ خرا سودا ہے سجا سودا ہے اور بتائے سامنے آتے دنیا میں سامنے آتے ہیں ٹھیک کو تو اس کو لیتے ہوئے اس پہ نیت کریں ٹھیک ہے اس کو نیت کریں اور ہوں گے تو سلسلے میں تو ہمیں تھوڑا سا بارہ بجے وہ کر دیا اس کے لیے کال کریں گے ٹھیک ہے میں کو بتایا ہوگا آپ مجھے بتاتے جائیں گے میں کرتے جاؤں گا ٹھیک ہے بس بات آدمی کو یہ کرتا ہے خطار میں سوچی ہے پہلے معاف کرنے والا یہ خطار نہیں ہوگی گناہ نہیں ہوئی جو گنا ہوگا والا ہے تبدیل دوست اس پر آدمی سب سے میرے مشکل بات نہیں ہوتی با اس بعد میری اچھا بات ہو سکے ٹھیک ہے تو اس لیے میں کروں چاہ اس ہوں کریں گے جن کا ارادہ ہوا اور ہمت کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور حمد قد الله ولا هو الله ال <سؤال> محمد اللهم صل على کیا ہے ملا ملا روزگار یا دلی میں برادر ہو ہے صلی اللہ کھانا سارے ساتھی مقامی بالکل آئیں گے سارے ساتھی کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے کھانا